شبرعموری محدہ توحا و کل محدث وک اللہ بداطم بلال و کل بلال فنام ام آج ان شاء اللہ بھی عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں ایک اہم موضوع کے متعلق شاء اللہ بات ہوگی یہ ولا اور برا کے متعلق الولاء الولا اولبرا ولا البرا کے بارے میں ہو سکتا ہے آپ لوگ پہلی بار سن رہے ہوں گے ولا اور برا کے معنی کیا ہے اور یا اس کے دوسرا جو اسم ہے معالا والمعادا یعنی ورا و بلا اور برا یا موالا اور معادا کے کی معنی کیا ہے یعنی ہم لوگ کس سے مسلمان پر کس مسلمان کو چاہیے کہ وہ کس سے محبت کرے یعنی ہم لوگ پرواجب ہے کہ ہم لوگ کس سے ہم لوگ کس سے محبت ہم لوگ پرواجب ہے کہ محبت کریں اور یہاں معروف ہے کہ مسلمانوں سے محبت تو کرنا ضروری ہے اور کس سے نفرت کرنا چاہیے کس سے دشمنی کرنا چاہیے یعنی دوستی اور دشمنی کے مسائل دوستی اور دشمنی آج کل جو کیا جاتا ہے عموماً وہ تمالی طور پر دنیاوی طور پر لیکن یہاں شرعی طور پر جو ذکر کریں گے اسلام میں کہ دوستوں دوستو دوستی کس کس سے ہونی چاہیے اور کس سے دشمنی ہونی چاہیے مسلمان کے حقوق کیا ہے اور کافر کے ساتھ کس طرح دشمنی کرنی چاہیے بہت سے لوگ سوچتے کہ یہ تو موضوع آسان ہے نہیں ہم لوگ اکثر یہ مسائل سے واقف نہیں ہیں اسی لیے دوستی کرنے میں یا دشمنی کرنے میں ہم لوگ کوئی قاعدہ ہم لوگ کے پاس نہیں ہیں ہم لوگ صرف دنیاوی غرض یا کوئی چھوٹی یا موٹی بات اگر ہو جائے تو اسی کے بنا پر کسی سے محبت کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں حالانکہ یہ غلط ہے تو آج کے درس میں انشاءاللہ دوستی اور دشمنی کے مسائل معالا یا معلیٰ اور بر... جس کو ولا اور برا کہتے ہیں یعنی محابہ معلیٰ اور معدہ اس میں اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے مراتب کیا ہے اور کس طرح ایک مومن تو مومن سے محبت کرنی چاہیے اس کے کس طرح ہم اگر ہم کسی محسلمان سے محبت کرتے ہیں تو کس طرح کرنی چاہیے اور ولا محرم یعنی ہم اگر کافر سے محبت کرتے ہیں تو کیا انسان اسلام سے خارج ہوتا ہے کہ نہیں کچھ صورتوں میں انسان سلام سے مکمل خارج ہو جاتا ہے اور کچھ صورتوں میں اپنے اسلام پہ باقی رہتا ہے لیکن مرتکبی کبیرہ ہوتا ہے اور اگر کافروں سے دشمنی کرنا ہے تو یہ دشمنی کرنے کی ضبط کیا ہے کیا جو بھی ہم دشمنی اس کے ساتھ کرنا چاہتے کرے نہیں اس میں کچھ قواعد ہے دشمنی تو کرنا ہوگا لیکن قواعد ہے کس بنا پر اور اس کے حقوق کیا ہے کافر کے حقوق کیا ہے یہ ان آج کے درس میں حتی الامکان میں کوشش کروں میں کہ آج کے, آج کے درس میں پورے مسائل ذکر کروں تو ولا اور برا یہ بہت ہی عقیدے میں ایک اہم جز ہے اور عقیدے میں ایک اہم یہ مسئلہ ہے آئیے دیکھتے سب سے پہلے مولا کے مطلب کیا ہے ولا عربی یہ عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب محبت نصرت دوستی اسی کو ولا کہتے ہیں اور برا کسی سے دور رہنا یا دشمنی کرنا اور شرعی طور پر ولا عربی علما کہتے محبت و اہل ایمان کے مومنوں سے محبت کرنا اور ان لوگ کے ساتھ دینا اور ان لوگ کے تقویت کرنا اسی کو ولا کرتے شرعی طور پر اور برا کہ ہم لوگ کافروں سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان لوگوں سے ہم لوگ دشمنی کریں ان لوگ سے دور رہیں اور ان لوگ سے مخالف سے اجتناب کریں یہ تفصیلات اس میں بہت سارے مسائل ہیں یہ تو تعریف کیا گیا ہے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا ہم نہیں ہے انسان دنیا میں جس سے دوستی کرنا چاہتا کرے جس سے نہیں کرنا چاہتا نہ کر نہیں اسلام میں اس کا بڑا دخل ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ انسان اپنے دوست اور جن کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے اٹھتا ہے انہی کے طرح بن جاتا ہے اور وہی رنگ اختیار کرتا ہے اللہ کے رسول خود ہی فرماتے ہیں المر علی دین خلیلے کے انسان اپنے دوست کے دین پر اور مذہب پہ یعنی اسی کی شکل میں رہتا ہے فلیمزم تم میں من يخالل کی جس سے دوستی کرتا ہے اور اللہ کے رسول ایک اور اچھی مثال دیتے ہیں اللہ کے رسول مثلاً الجلی سسول اللہ, اللہ کے رسول نے مثال دی ہے کہ اچھے دوست اور برے دوست کی مثال کس کے ہیں اچھے دوست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مثال دی ہے جو عطر بیچتا ہے عطر بیچنے والا جس کا کاروبار ہے اللہ کے رسول اس کی مثال کیوں دی ہے اللہ کے رسول خود ہی فرماتے یا تو آپ جا کے امام یا تو آپ خود جا کے اس سے کچھ خریدو گے یا وہ خود آپ کو گفٹ دیتا ہے یا کم سے کم اگر آپ نہیں خریدتے یا گفٹ نہیں ملتی تو کم سے کم آپ اس سے اچھی خوشبو پاؤ گے تو دوست بھی اس طرح ہے یا تو آپ اس سے نصیحت طلب کرو گے یہ خریدنے کے معنی ہے یا وہ خود بخود آپ کو نصیحت دیتا ہے یا کم سے کم اگر نصیحت نہیں ملتی تو کم سے کم آپ اس سے اچھے اخلاق اچھے سلوک اچھی باتیں سنو گے اور اللہ کے رسول مثال دیتے برے دوست کا کیا ہے کنا فخلقیر کیر میں نف کرنے والے ہیں جو لوہار ہوتا ہے لوہوں میں پھونکنے والے جو پھوکتا ہے اور اللہ کا رسول, میں یا, تو امانی او اللہ کا رسول یا تو وہ آپ کے کپڑا جلا دیتا اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے تو یا تو آپ کے کپڑا جلا دے گا وہ امانتا جنومن ہو کیسے اے یا تو آپ اسے بہت ہی بری بو آپ پاؤ گے تو یہ بھی برے دوست کی مثال ہے آپ اس کے پاس بیٹھو گے تو یا تو آپ کے آپ کے کپڑا جلا دے گا یعنی برے اعمال سے آپ کو غلط چیز سکھائے گا جس میں آپ کے کپڑے میں آپ کے اخلاق میں آپ کے دین میں داغ پڑ جائے گا یا کم سے کم اگر آپ اس سے کچھ نہیں سیکھو گے تو کم سے کم آپ اس بو پاؤ گے یعنی بری باتیں آپ سنو گے اچھے اعمال اس سے نہیں دیکھو گے تو اسی لیے آپ اس حدیث سے سمجھ لو کہ اس موضوع کی کتنا بڑی اہمیت ہے کہتے ہیں اہمیت اس کے ظاہر ہوتی ہے کیوں کہ کئی طریقے سے ایک کہ قرآن میں کئی جگہ خاص کر مکی صورتوں میں اس چیز کے بہت تاکید کی گئی ہے بار بار انشاءاللہ شاء اللہ کچھ ذکر کریں گے علماء ہیں توحید کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہی اللہ صبح زیادہ ذکر کی ہے اکثر نما تقریبا توحید کے بعد یہی کیونکہ یہ تو اس کے توحید سے دخل ہے اسی طرح اللہ اس میں ایمان کے اس میں دخل ہے انسان جب برے دوست سے دوستی کرتا ہے تو اس کے دین میں خلل پیدا ہوتا ہے الٹا بھی اگر دیکھا جائے اگر آپ اچھے دوست سے دوستی کرو گے تو آپ کے اچھے دوست تو آپ کا عقیدہ مضبوط رہے گا اور آپ شرک اور بدعات سے نہیں بدعات میں مبتلا نہیں ہوں گے لیکن جب برے دوست زندگی میں آ جاتا ہے تو کم سے کم انسان کچھ نہ کچھ اس سے سیکھ جاتا ہے بدعات خرافات اگر کوئی چیز نہیں جانتا ہو وہ پھر بھی اس کے بارے میں سنے گا اور کچھ نہ کچھ اس کو جس کے دل میں یہ باتیں آئیں گی اس لیے ایمان اور عقیدہ کی حفاظت کے لیے اس موضوع کو اسلام میں بہت ہی اہمیت دی ہے آئیے دیکھتے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا دلائل ہے سب سے پہلے دلیلیں ذکر کریں گے قرآن میں بہت سارے دلیل ہیں جس میں اللہ سبحانہ و اچھے دوست کو اختیار کرنے کو حکم دی اور مومنوں کے مساحبت اور مومنوں سے محبت کرنے کا حکم دی اور بہت سے آیات ہے جس میں کافلوں سے دشمنی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایو الدین امن لات تخد الہودارا اولیا اے ایمان والو تم لوگ یہود السارا کے دوست مت اختیار کرو دوسرے ہاتھ میں یا ایو الدین اولیا امین دون علمین کہ ایمان والو تم لوگ کافروں کو اپنا دوست اختیار مت کرو مومنوں کو چھوڑ کے یعنی مومنوں سے کرو کافروں سے نہیں تیسرے ہاتھ میں لا تخد المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں کے وہ اپنے کافروں سے دوستی کرے اور مومنوں کو چھوڑ گئے اللہ برماتے اللہ برماتے, اللہ, تجد يؤمنون الاخر من حاد اللہ, اللہ برماتے کہ آپ ایسے مومن جماعت مومن انسان کو نہیں دیکھو گے جو سچے ایمان رکھتا ہے اور ایسے کیا ہے کافروں سے محبت کرتا ہے ولو کان آبا او ابنا او اخوان او عشیرت چاہے ان کے باپ ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں چاہے ان کے رشتے دار یا بیوی کوئی بھی ہو اگر وہ کافر ہے تو وہ اللہ سبحانہ ہو تعلیٰ کی خاطر اس سے محبت نہیں کرتا یہاں تک یہ صحابہ کرام اور یہ اللہ کا حکم یہ صحابہ کرام سمجھ کے کرنے لگے اور ظاہر کے تو اسی لیے محبت ایمان کے پر دائر ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ والدین سے ہم اگر والد شرف پہ ہے یا کفر پہ ہے تو ہم گستاخی کرے اس کے ساتھ نہیں ادب سلوک الگ ہے جیسا کہ کی ذکر کیا جائے گا لیکن دینی محبت جس کے لیے ہم لڑیں جس کے لیے ہم جوش میں رہیں وہ چیز یہ کافروں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ای والذین اامن لا تتخذوا الذين اتخذوا دینکم مزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء اسی معنی پہ یہ ایت ہے اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے تتخذوا <تصفیق> اباءكم واخوانكم اولیاء ان الكفر على الايمان اور تمہارے باپ اور تمہارے بھائی لوگ اگر کفر کو تر یعنی کپر کو راجے دیتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے تم لوگ کو دوست مت بناؤ اسی طرح قرآن کے بہت سارے آیات ہیں قل انکان آبا حکم اب اکم اللہ کی طرف سے بھی دھمکی آئی ہے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے اولاد بھائی بیوی تمہاری تجارت تمہارے اموال تمہاری ساری چیزیں اللہ اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب اور جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے تو تم لوگ اللہ کے عذاب کے انتظار کرو تو اسی لیے آیات تو متعدد ہیں بہت زیادہ ہے کچھ صریح ہیں اور کچھ غیر صریح ہیں یہ کافروں سے دوستی کرنے سے روکا گیا اس میں اور مومنوں کے صحبت اختیار کرنے کے حکم دیا گیا اللہ پرمات ان مومنون ایک کہ تم مومن لوگ بھائی بھائی یعنی قریب رہو اور آپس کے تعلقات مت توڑو دوسری آیت اللہ فرماتے عنّام ولی کم اللہ ورسولو تمہارے دوست کون ہیں اللہ اور اس کے رسول والذین آمنوا اور مومن لوگ کون مومن لوگ ان کی سفا اشانہ جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں جتنا اللہ سے قریب ہیں اتنے ہی ان لوگ سے محبت کرنی چاہیے اللہ برماتی اسی طرح والمؤمنون والمؤمنات بعضهم باد اولیا مومن مرد مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے ولی ان ایک دوسرے کے مددگار اور ایک دوسرے کے دوست ہیں تو اسی آیات اس نے بہت زیادہ قرآن میں متعدد ہے حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول کئی جگہ یہی بار بار حکم دیتے تھے کہ تم لوگ مومنوں کو مومنوں سے محبت کرو دوستی مومنوں سے ہونی چاہیے اور کافروں سے محبت نہیں ہونی چاہیے اب آج کل کافروں کے غلبہ ہے یا کافر لوگ زیادہ قریب رہتے پھر بھی انسان چلتے کہتے چلو محبت کر لو کیا حالت اسلام میں تھوڑی رکاوٹ ہے بہت ساری رکاوٹیں ہیں لیکن انسان نہیں سمجھتا ہے حدیظ اللہ کے رسول ایک مفرماتے ہیں مسلم اخل المسلم کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور دوسرے حدیث من اللہ کے رسول فرماتے سلا سُن من کن نفی کی ایسی چیزوں چیزیں ہیں اگر کسی کا اندر ہو تو وہ ایمان کی مٹھاس حاصل کر سکتا ہے سب سے پہلے کہ اللہ اللہ کا رسول سب سے زیادہ محبوب رہے ہر چیزوں سے زیادہ یہ مٹھاس آپ کو ملے گی جب اللہ اللہ کے رسول ہر بات میں اس کو آگاہ کریں گے اور یہ پچھلے درس میں سنت اور بدعت میں ذکر کیا گیا ہے اور دوسرے کیا ہے ان انحب بنمار اللہ ہوں اللہ اللہ اور کسی بندے سے جب بھی محبت کرے تو دنیا کے خاطر نہیں صرف اس لیے کہ نہیں کہ وہ ہساتا ہے یا کھلاتا ہے یا ہمیں گھماتا ہے نہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ الہ اللہ اور جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو صرف اللہ کے خاطر محبت کرتا ہے اور ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب اللہ کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے بگز کرتا ہے کسی سے اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے منع کرتا ہے تو اس کے ایمان مکامل ہو جاتا ہے یہی دلیل ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے کہ آپ ہر چیز کے قاعدہ کسی سے بھی جب بھی کرو تو یہ معیار رکھو کہ اللہ سے یہ محبوب یہ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ کہ نہیں محبوب ہے تو آپ بھی اس سے محبت کرو اور اگر دشمن ہے تو آپ اسے بھی دشمن کرو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دوست کو دوست ماننا چاہیے اور جو اللہ کے دشمن ہے وہ اللہ ہمارے دشمن ہونا چاہیے لیکن جو اللہ کے دشمن ہوتا ہے میں اس کو دوست بنا لوں یہ دلیل ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں مقابلہ کرتا ہوں ابھی جو پڑھی گئی سن عشاء میں اللہ ولی الدین امن کہ ایمان والوں کے ولی کون ہے اللہ ہے اور کافروں کے ولی کون ہے اللہ ولی الدین خرجم نواس ودین کفر اولیا احمتا پاحوتر کے اولیاء طاغوت ہیں طاغوت یعنی شیطان اور اسی طرح جو معبودات ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے یعنی اللہ کے بغیر اس کی عبادت کی جاتی ہے اور اس سے خوش ہے لیکن اگر وہ اس سے خوش نہیں رہتا ہے جیسا کہ انبیاء یا فرشتے اس کو تعبت نہیں کہیں گے بہرحال یہ آیات اور اتفاق ہے علماء میں کہ مومنوں سے محبت کرنا واجب اور فرض ہے اور کافروں سے محبت نہیں کرنا چاہیے اور کافروں سے یعنی آپس میں ایک پردہ ہونا چاہیے مطلب نہیں کہ آپ لڑائی کرو لیکن ایک دشمنی ایمان کی دشمنی ہونی چاہیے اور محبت صرف مومنوں سے ہونا چاہیے جیسا کہ انشاءاللہ ابھی ذکر کیا جائے گا اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے مرات ابل ولا اولبرا ولا البرا کے رقبت اس کے یا جو لوگ جس سے محبت کیا جاتا ہے یا نفرت کیا جاتا ہے وہ چار قسم کے لوگ ہوتے اور مجھے مختصر ذکر کرتا ہوں پھر تفصیل آگے ذکر کروں گا سب سے پہلے اگر کوئی مومن بندہ ہوتا ہے مکمل اللہ کے سبحانہ و تعالی سے قریب سنت کے پابند کرتا پابندی کرتا ہے اور تقوی کرتا ہے جیسا کہ انبیاء ہے صالحین علماء ہے تو انسان پر واجب اور فرض ہے کہ ان لوگوں سے محبت کرے اور جو ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے تو خلل کس کے ایمان میں ہے جو لوگ محبت نہیں کرتے یہاں سے مراد وہ ہر عالم دین نہیں ہر پیر نہیں یہاں سے مراد جو حقیقت میں پیر ہے جو اللہ علی اللہ فرماتے ہیں اللہ ان اولیا اللہ خوفیہ قسمت اللہ نے کا ذکر کی ہے اللہ دین جو ایمان رکھتے ہیں مکمل اور تقوا اللہ سے خوف رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں سے محبت کرنا واجب ہے یہی اللہ فرماتے ہیں آج کل ہم لوگ کے تو پیر جو ہم لوگ کے ملک میں تو گھومتے اس طرح پیسہ جمع کرتے جیسا کہ پچھلے دس میں ذکر کیا گیا نماز کی کوئی پابندی نہیں عبادات کی کوئی پابندی نہیں اللہ فرماتے اولیا کے صفت کیا ہے انما ولی اللہ ہُسول والذین آمنوا ددین ایمان والے تمہارے ولی کون ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور ایمان والے کون ایمان والے اللہ دین یقین صلاح و وهم راکعون جو نماز کے اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں نہ کہ صرف وصولتے ہیں اپنے لیے اور کیا ہے اور ہمیشہ رقو میں رہتے ہیں ہمیشہ نے اللہ کی پابندی کرتے ہیں عبادت میں پابندی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے محبت کرنا ولا کرنا مکمل طریقے سے واجب ہے اور ان لوگ سے دشمنی کرنا ایمان یعنی ایمان کے کمی کے علامت ہے اور خلل کے علامت ہے اس لیے انسان دیکھے اپنے آپ کو کہ جو لوگ اللہ سے قریب ہیں جو لوگ اللہ کے دیر کی خدمت کرتے ہیں جو لوگ صحیح طریقے سے قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں کیا میری ان لوگ سے محبت ہے کہ نہیں اگر محبت نہیں ہے تو انسان اپنے نفس پر تو لگائے ہے کیونکہ مومن کے عقیدہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے محبت کرنا ضروری ہے دوسرے قسم کے لوگ اگر یہ بندہ کافر ہے منافق نفاق اکبر ہے مشرق جو اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہتا جیسے کوئی ہندو ہے کوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی کرسچن ہے کوئی بھی ہو تو اس سے اسلام میں یہ حکم ہے اس سے ہر حال میں دوستی نہیں کرنا چاہیے ہر حال میں اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے ہر حال میں اس سے دشمنی کرنا چاہیے دشمنی میں بار بار تاکید کرتا ہوں کوئی غلط نہ سمجھے کہ کیونکہ آگے قاعدہ کریں گے لیکن بہت سے لوگ بیچ میں اس سے اٹھ جاتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ لڑائی کرو اس سے لیکن دشمنی دل میں ہونی چاہیے کراہت اس کے پہل سے ہونا چاہیے اور اس سے یعنی انسان جب بھی اس سے ملے تو یہ احساس کرے میرا اور اس کے درمیان ایک بہت ہی بڑا پردہ لگا ہوا ہے یعنی میں اس سے نہیں مل سکتا ہو بہت جلدی ایک فاصلہ ہونا چاہیے تو اسی لیے یہاں اگر وہ کافر تو اس سے برات لینا چاہیے انسان اس سے بری رہے اور اس سے بچے قرآن کی آیت ہے اللہ تجید واد کہ اللہ کے رسول آپ ایسے انسان کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان اللہ کبھی نہیں پاؤ گے کہ یہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں چاہے باپ ہو چاہے بیٹے ہو چاہے بیوی چاہے کوئی بھی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قاعدہ بتا دی اس لیے کبھی نہیں ہو سکتا ہے تیسرے قسم کے لوگ اگر یہ انسان مسلمان ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ گناہوں میں مبتلا ہے اور یہ گناہیں کبیرہ گناہ ہیں اور لیکن یہ کفر تک یہ گناہ نہیں پہنچاتے یا وہ شرک کرتا ہے لیکن شرک اکبر نہیں کرتا ہے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے یا بداتے کرتا ہے اور یہ بداتے کفری نہیں تو ایسے لوگ گنہگار ہیں جیسا کہ آج کل بہت سے مسلمان آپ دیکھو گے نماز تو پڑھیں گے روزہ رکھیں گے لیکن نماز میں سستی کرتے تو کبیرہ گنا ہے شراب پیتے ہیں تو کبیرہ گناہ ہے زینا کرتے ہیں تو کبیرہ گناہ ہے یا جیسا کہ بدعات کے کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بدعات میلاد النبی گزرا اسی طرح جیسا کہ اور چھوٹی جو کفر دکھنے لے جاتی ہے تو ایسے علما کہتے ہیں یہ مسائل اگر کوئی مسلمان اس سے مبتلا ہے تو جتنا اس کے دل میں ایمان ہے اتنے ہی اس سے محبت کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ دینا چاہیے اور جتنا اس کے دل میں گناہ یعنی جتنا وہ گناہ کرتا ہے اور ارتکاب کرتا ہے اتنے ہی اس سے نفرت کرنا چاہیے یعنی خالص اس کو محبت نہیں دینا ہے اور یہ حقیقت میں انسان کسی آپ کے پاس اگر دو بیٹے ہیں ایک آپ کے آپ کے نا اور دوسرا فرمان بردار ہے تو آپ جو نافرمان ہے آپ اس سے محبت کرو گے کہ میرا بیٹا ہے جب بڑی تکلیف ہوگی تو آپ اس کے لیے دوڑو گے لیکن جو چھوٹی چھوٹی باتیں جو اٹھ سکتا ہے آپ اس میں نصاب دیتے کہتے ٹھیک ہے تمہارے یہ جزا اللہ نے دی ہے لیکن جب بڑی بات ہوتی تو محبت جگ جاتی ہے تو محبت بھی ہوتی ہے لیکن اتنا ہی کراہت کیونکہ نا فرمانتی اسی طرح یہ مسلمان جو اس طرح کرتا ہے یہ مسلمان جو رہتا ہے جو اسلام سے خارج نہیں رہتا ہے چوتھی قسم اور آخری قسم وہ مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن ایسے ایسے اعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا یا ایسے شیر کرتا ہے جو اسلام سے خارج ہو جاتا اور اس میں یا ایسی ہے جس کی وجہ سے خارج ہو جاتا ہے جیسا کہ پچھلے درس میں ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ روافی وہ, وہ اللہ صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے حضرت عائشہ کو تحمد لگاتا ہے اس اتنے استف اللہ کی یا جیسا کہ استف اللہ کہ قرآن ناقص حضرت عمر نے ناقص کر دی تو یہ کفری بتا اور کفری فعل ہے تو انسان سے اس کے بارے میں کیا ہے علماء کہتے صحیح یہ ہے کہ جو اس بندے سے اس کے یعنی اس کے اس, اس کی حالت سے واقف رہتا ہے وہ اس کے تعامل وہ کافروں کی طرح کرے اور جو اس سے واقف نہیں ہے وہ مسلمانوں کی طرح کرے یعنی جتنا اس کے اندر بدات ہے قراقات ہیں میں اس سے نفرت کروں اور جتنا ایمان ہے اس میں ایمان لا لیکن اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالی پر مذاق اڑاتا مسلمان ہے علیہ اصل پر مذاق اڑاتا ہے قرآن کے آیات پڑھ کے مذاق اڑاتا ہے یا صحابہ کرام یا اس طرح بڑے لوگوں کو گالی دیتا ہے جس کی وجہ سے اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہمیں پتا ہے یقیناً کہ وہ باز نہیں آتا اس سے تو اس کو میں کافر کے طرح اس کے معاملہ کروں گا یعنی مکمل اس سے کراہت کریں گے اس سے جو کافر کے ساتھ میں کروں گا اس کے ساتھ بلکہ اگر اس کے خطرہ کافروں سے بھی زیادہ ہے تو اس سے زیادہ بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ دشمنی اعلان کرتا ہے اور فرق ہے جو کافر دشمنی اعلان کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے جو اعلان کرتا ہے اس کے حالات الگ ہے آئے گا انشاءاللہ اور جو نہیں کرتا اس کے حالات الگ ہوگی بات سمجھ میں آئی کہ اگر نہیں آئی ان بعد میں اگلے تفصیل میں شاء اللہ پتا معلوم ہوگا اس کے بعد جو مسئلہ ہے کہ ہم بتائے گا کہ مومن سے محبت کرنا ضروری ہے ہم لوگ عبداللہ مسلمان ہیں اللہ کرے کہ ہم لوگ کے ایمان مضبوط کرے اور موت ہم لوگ ایمان کے حالت ہی دے تو اس لیے ہم لوگ جیسا کہ مسلمان اپنے مسلمان کسی بھی مسلمان سے اس سے کس طرح تعلقات اور اس کے حق کس طرح ادا کریں اور اس کے ولا کس طرح ہونا چاہیے جیسا کہ بتائے کہ ولا اور برا یا محابا یا ولا موالا کہتے ہیں تو موالا اور ولا اور محبت اس سے کس طرح کرنی چاہیے جو شرعی طور پر جو اللہ کو پسند ہے اور جس کی وجہ سے میرے ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوگا کیا ہے علماء اس کی تقریباً چار یا کئی طریقہ ذکر کرتے ہیں میں اس کو ملخص یعنی تلخیص کیا پانچ اہم نقطے پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمان پر واجب ہے کہ تمام مسلمانوں سے محبت کرے تمام مسلمان اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ آپ اس کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہوں چاہے وہ آپ کے ملک والے یا کسی اور ملک میں ہیں جب بھی آپ انہوں کے بارے میں سنو تو ایک محبت دل میں پیدا ہونی چاہیے اور بہت سے مسلمان الحمدللہ اس طرح اگر آپ سن رہے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں مسلمان نماز پڑھتے تو آپ خوشی سے ان لوگوں کو دیکھتے ہو فوٹو میں یا ویڈیو میں چلو الحمدللہ شکریہ ادا کرتے کہ اللہ ان بلکہ دعا کیا جاتا ہے تو یہ محبت کی نشانی ہے تو سب سے پہلے کہ تمام مسلمانوں سے محبت کریں کہیں بھی ہوں کہیں بھی رہیں کسی بھی طریقے سے رہیں اگر وہ مومن ہے اور ایمان مضبوط ہے ان کو یا ایمان کمی جتنا ایمان ہے اتنے ہی ان لوگ سے محبت کرے چاہے مرد ہو یا عورت لیکن یہ کون سے محبت یہ ایمانی محبت رکھنا چاہیے اللہ کے رسول فرمات اللہ امن حتى حت ابلی حمایو ابلی نب سے اپنے نفس کے طرح الخب سے محبت کرے کہ تم میں سے اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی مومن بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے پسند کرتا جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو اسی کے لیے پسند کرو وہ سے کہتے میرا کیا دخل ہے یار میں محنت کرتا ہوں میں اپنے کماؤں میں اس کے لیے کوئی پریشان نہ ہوں نہیں یہ دلیل کہ آپ کی ایمان کمزور ہے اس لیے دوسرے مسلمان کے لیے بھی ان کے ساتھ دینا چاہیے جس طرح صحاب کرام ایک دوسرے کے لیے پریشان رہتے ہیں اور اللہ کا رسول جس طرح فرماتے ہیں مثل فی تواد مومن لوگ آپس میں تواد محبت کرنے میں اور رحم دلی کرنے میں اس طرح ہے جیسا کہ کسی کے ایک ہی بدن ہے. جب ایک عضو درد کرتا ہے تو سارا بدن بے چینی اس میں آ جاتی ہے اور وہ یعنی پریشان رہتا ہے آپ کی چوٹ ہاتھ میں دیکھیں پورا بدن پریشان رہتا ہے تو اسی طرح ایک مسلمان کچھ مسلمان پریشان ہے تو کے لیے تو یعنی دوڑنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کے ہر حال میں ان کے ساتھ دینا چاہیے اپنے جان سے یا اپنے مال سے یا کسی بھی طریقے سے جو میں کر سکتا ہوں اگر زبان سے اس کی مدد کر سکتا تو نصیاحت دے کے مدد کرو اگر مال کی ضرورت ہے تو جتنا طاقت ہے میں کرو۔ جیسا کہ سنا جاتا ہے کہ فلاں مسلمان کے مسلزلے میں ان لوگ کے انتقال ہو گئے یا کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے وہ اسے مسلمان کہتا ہے میرا کیا دخل ہے یار میرا بھائی میرا کھانا پینا مشکل سے ملتا ہے ان لوگ سے میرا کیا فکر ہے نہ پہچانتا ہوں نہ جانتا ہوں نہیں آپ اگر مومن اور جانتے کہ وہ مومن لوگ ہیں تو ان لوگ کے لیے کرنا چاہیے اللہ کے رسول فرماتے المسلم, آخ المسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے لا غلم اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے ولاقل ہو یعنی لاسدور یعنی اس کو پرواہ نہیں چھوڑتا کہ بچاروں پریشان آپ کے لیے محتاج اور ہے کہ محرج کوئی دخل نہیں ہے ولا لاسلیم نہ اس کو کسی ظالم یا پریشانی کے طرف حوالہ کر دے بلکہ کسان کو اپنے طرف لائے اور اس کو مدد کرنا چاہیے تیسری یہ ہے اللہ کے رسول تیسری یہ کہ جب بھی اس کو تکلیف ہو تو اس کے تکلیف اپنا تکلیف سمجھنا چاہیے اور یہ درجہ ہم لوگ کے اندر اگرچہ نہیں ہے لیکن پیدا کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے کیا دلیل ہے اللہ سبحانہ ہو یہی حکم دیتے کہ مومن جیسا کہ حدیث جو پڑھی عیدا اگر کسی کو تکلیف ہوتا ہے اللہ کے رسول ایک بدن کی مثال دی ہے جب کسی عضو میں تکلیف ہوتا ہے تو باقی بدن بھی پریشان رہتا تو اسی طرح یہ تکلیفوں میں اس طرح ہم لوگوں کو کرنا چاہیے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں محبت کے بارے میں یہ دلیل چھڑ گئے والذی نفسی سیبیا دے کہ اللہ جس کے ہاتھ پہ میری جان ہے اس کی قسم ہے لا تلجنت حد کا جب تک تم لوگ یعنی جنت میں داخل نہیں ہوں گے تم لوگ جب تک ایمان نہیں لاؤ گے ولا تم حت اور جب تک محبت آپس میں نہیں کرو گے تب تک تم لوگ مومن نہیں بنو گے مکمل مومن نہیں بنو گے تو محبت کرنا آپس میں ایمان ایمانی محبت رکھنا آپس میں یہ ایمان کی ایک علامت اور نشانی ہے اور پانچویں دلی پانچواں حق یہ ہے چوتھا حق یہ ہے کہ مسلمان کے جو حقوق ہے آپ کے بھائی کا حق ہے پورا ادا کرنا چاہیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بہت سارے حقوق ہیں اور ایک حدیث میں چھ ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی اس سے ملو تو سلام کرو اور جب آپ وہ دعوت دے کھانے کے لیے یا کسی کام کے لیے تو اس کی دعوت کو قبول کرو اور جب آپ سے نصیحت طلب کرے تو اچھی نصیحت دو اور جب آپ اس کو چھینک آ ہے اور الحمدللہ کے تو جواب دو اور اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو اگر مر جائے تو اس کے جنازے پہ جاؤ یہ چھ حقوق ہیں اس کے علاوہ اور مزید حقوق ہے جو اور حدیثوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو یعنی کسی مسلمان کے سودے پر اپنا سودا نہ کرے انسان بازار جاتا دیکھتا کہ کم دام میں لے رہا چلو ہمیں بھی زیادہ دام میں لیتا ہوں یا کسی اللہ کا رسوم وال نکاح ہے على ہے خطب کہ اگر کوئی مسلمان کہیں منگنی بھیجتا ہے کرتا ہے شادی کے لیے تو اس کو تڑوا کے انسان اپنے نام رکھ لے اپنے گھر والوں کو رکھے یہ تو ہم لوگ کے شائع ہے یہ بھی ایک مسلمان کے ساتھ یہ ایک حق ہے اور پانچویں بات یہ ہے کہ مسلمان کسی مسلمان پر ظلم بالکل نہ کرے کسی بھی قسم کے ظلم اللہ برماتی کیا ہے کل مسلم حرام کل المسلم ہر ہر مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کے کیا حرام ہے اس کے خون اور مال اور اس کی عزت دم ہوں مال ہوں اور اللہ فرماتے اور اسے دشمنی ہر مسلمان سے نہیں کرنا چاہیے خاص کر جو علماء ہوتے اچھے لوگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ آج کل کسی سے بات کرو کہ وہ عالم اس کو گالی دیتا کیوں کہ اچھا ہے ہم اس کے دین پر توہمت نہیں لگاتے لیکن بہت ہی سخت ہے بہت ہی بد مزاج ہے اس کی طرح یہ ہے وہ ہے فوراً گال حالانکہ وہ اللہ سبحان ہوتا اللہ کی قربت اس کے واضح رہتی ہے سب جانتے ہیں اور دشمنی جو اس سے کرتا ہے تو جان لے کہ اللہ دشمن بنتا ہے دشمنی کرتا ہے کون سے ولی؟ یا ربی الاول وال وال وال والی نہیں وہ اولیا جو سنت والے جو پچھلے درس میں ذکر کیا گیا جو قرآن اور سنت کے ولی ہوتے ہیں خود پابند رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دین سکھاتے ہیں کتاب و سنت کی پابندی کرتے یہی ولی اللہ برماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں جنگ کے اعلان کرتا ہوں اس بندے سے اس لیے اللہ سبحانہ تھا کے جنگ اور اللہ کے اللہ کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے اس لیے جو محبوب اللہ سے ہوتا آپ اس سے محبت کرو یہ پانچ حقوق ہے یعنی مسلمان کے ساتھ مسلمان سے ولا کرنا ولا اور محبت کرنا یہ پانچ صورتوں میں ظاہر ہوتی ہے بتایا کہ اس کے محبت ہر طریقے سے کرنا چاہیے ہر وقت مدد کرنا چاہیے چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ظالم اور مظلوم ظالم اور مظلوم مدد کرنا ہاں یہ حدیث اللہ رسول انصر اپنے کے رسول اخا کا اپنے بھائی کی مدد کرو الماً اور مظلوم ظالم ہو یا مظلوم لوگ نے کہا اللہ کا رسول تو مظلوم تو جانتے مظلوم کو تو, تو مدد کرنا ہے لیکن ظالم کیسے اس کی مدد کر تو اللہ کے رسول نے کہا خود ابھی دے کہ آپ اس کو ہاتھ اس کے ہاتھ پکڑ لو تاکہ وہ کسی پر تعبدی نہ کرے یعنی اگر وہ غلطی کرتا ہے دوسروں پر تو اگر آپ اس کو نصیحت دیتے ہو یا زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہو کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچو تو اس کا فائدہ ہوا کہ کی نہیں کیونکہ جب ظلم کرے گا تو لوگ ان کو ماریں گے تو آپ نے اس کی مدد کی کہ آپ اس کو غلطی بتا دی کہ آپ کی غلطی یہ ہے تو اسی لیے ہر حال میں مدد کرنا لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اگر ظالم تو مدد کرے کہ میں بھی وہ مارتا میں بھی اس کی طرف ماروں نہیں اگر مظلوم ہے تو کچھ جائز ہے اور اگر ظالم ہے تو اس طرح مدد نہیں بلکہ اس کو ظلم سے روکو اس کے لیے درد رکھنا چاہیے اس کے حقوق ادا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ظلم ہی کرنا چاہیے یہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ موالات کرتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں الوالا تو یعنی آولا جو مشروع جو جائز ہے یہی ہے اور جو ممنوع ہے ولا ممنوع جو حرام ہے جو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں اور وہ حرام ہے اس سے اس کے طریقہ کیا ہے وہ علماء کہتے ہیں اس کو دو طرح جو کافروں سے محبت ہوتی ہے غیر مسلمانوں سے محبت کرنا بالکل حرام کسی بھی صورت سے یہ اور علما کہتے ہیں اس کے دو طرح دو طریقہ ایک کفری ہے یعنی اگر کوئی مسلمان کسی کافر سے کرتا ہے تو مسلمان بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے لیکن وہ کفر سے ہو سکتا ہے قریب آ جائے اور فاعل کبیرہ ہوگا اور اس کو سمجھانا چاہے تاکہ اس سے بچے ورنہ وہ بھی کچھ نہ کچھ وہ کفر میں آ جائے گا آئیے سب سے پہلے وہ معنیٰ کفری ذکر کریں گے یعنی اگر انسان کسی کافر سے دوستی یا کچھ حالات میں اگر یہ دوستی کرتا ہے تو کافر ہوتا ہے وہ کون سے حالات ہیں علماء کہتے ہیں اس کی بہت سارے صورتیں ہیں میں نے اس کو تقریباً تین صورتوں میں جمع کیے مختصر انداز سے سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دو، کافروں سے دوستی کرتا ہے چاہے ان لوگوں کے ملک میں جائے یا نہ جائے چاہے ان کو بلائے اور یہ سمجھے کہ ان کے دین اسلام کے دین سے بہتر ہے ان کے اخلاق مسلمانوں کے اخلاق سے بہتر ہے ان کے عقیدہ ان کی ساری چیزیں مسلمانوں سے افضل ہے تو یہ انسان دوستی اگر اس طرح کرتا ہے اور عقیدہ اس طرح رکھتا ہے تو کافر ہے کیوں بھئی اسلام بہت سے لوگ اس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کون سے ضرورت ہے کہ اس طرح سوچ بہت سے مسلمان اس طرح بہت سے مسلمان باتوں میں آ جاتے ہیں کہتے یار مسلمان تو ان کی دید تو پرانا ہو گئے پتہ نہیں لوگ کیوں اس پر عمل کرتے اس میں تجدید کرنا چاہیے اس میں تبدیلی دوسروں سے فائدہ اٹھانا چاہیے غلط ہے اور بلکہ مثالیں دیتے کہ فلک کافی لوگ یار زندگی اور اچھی ہے مسلمانوں سے ان کے دیکھو نظام اور اچھا ہے وہ کی تشریح اور اچھی ہے تو اس طرح جو دوستی کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لیے وہ خطرناک ہی پہ اور وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ تو معروف ہے اس میں کوئی شک نہیں اتفاق علماء میں کہ اس طرح سوچنے والا انسان کافر ہے دوسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کافروں کو مشابہت کرتا ہے اس طرح مشابہت کرتا کہ وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے دو قسم ہے ایک مشابہت کی وجہ سے کافر نہیں ہوں گے اس مسلمان کافر نہیں ہوتا لیکن دوسری قسم جو, جو ذکر کرے کفری یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کافر کی مشابہت کرتا اور سمجھتا ہے خاص کر عقیدے کے مسائل پہ اور سمجھتا کہ صحیح تو کافر ہے. مثال ہے جیسا کہ ہم لوگ کیا بہت سے لوگ انڈیا میں اور بہت سے یورپ میں بہت سے مسلمان کیا کرتے چرچ میں جائیں گے مندر پہ جائیں گے اور بابا کے سامنے جھکیں گے یا جو ان لوگ کافی لوگ کرتے وہ کریں گے اور جب کوئی مسلمان ٹوکتا کرتے یہ بھی صحیح ہے ہم لوگ مسجدوں میں جو جی کرتے یوں بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے الگ الگ راستہ سب کے راستہ آخری میں جنت پہنچاتی ہے اور مثال بھی دیتا ہے کہ روڈ اس طرف جاتا ہے پھر اسے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں سارے دھرم صحیح کوئی کسی کو غلط نہ کہے اور خود کہتے میں مسلمان ہوں تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتی کافروں کو مشابہت کرتا اسے ایسے ایسے مندروں پر ایسے جگہ پہ جاتا ہے ایسے شکل کرواراتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ قریب ہو اس سے اسلام سے تو اسلام یہ مشابہت کفر ہے کیونکہ انسان اگر اس طرح عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں اس طرح کرنا تقرب ہو سکتا ہے جیسا کہ کرسمس آنے والا بہت سے مسلمان تو اس نہیں بس کرتے ہیں غلطی کے مبارکبادی دیتے ہیں ناچیں گے ساتھ میں شراب ساتھ میں پئیں گے لیکن کچھ مسلمان اس سے بڑھ جاتے ہیں چرچ بھی ان کے ساتھ جائیں گے ان کے ساتھ وہ لوگ بھی وہی کریں گے جو لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہرا یا یہ بھی کر سکتے وہ بھی کر سکتے یہ بھی اللہ کی دعا کرتے یہ بھی کرتے ہیں نہیں اس طرح کے مشابات کرنے والے انسان اور اس طرح دوستی کرنے والا کافر ہوتا ہے تیسری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافروں سے دوستی کرتا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے لڑائی کرتا ہے لیکن اتنا نہیں بلکہ اتنا ہی اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ ایسے مسلمانوں سے لڑائی کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے دل میں اسلام سے نفرت ہے جیسے کہ منافق لوگ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب موقع پاتے تھے تو یہودیوں سے مل جاتے تھے اور بار بار یہ تمنا کرتے کہ مسلمان ہار جائیں لیکن اگر کسی اور وجہ سے لڑائی ہوتی ہے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ مسلمان کسی کافر کے ساتھ لڑائی ہوئی جو بھی بغاوت کی ہے کچھ بھی اس کو رد کرنے کے لیے تو کفر تک نہیں پہنچتا یہ شرط ہے اس میں کہ انسان کے عقیدہ یہ رہے کہ اسلام کو مارنا چاہیے یا ایسے مذہب کو ختم کرنا چاہیے اور وہ مذہب اسلام سے قریب ہے مثال میں دیتا ہے آج کل جیسے داعش بھائی داعش والے کبھی اسلام سے قریب نہیں ایسے لوگوں کو اللہ سے لوگوں کو ختم کرنا ضروری ہے میں بھی کہتا میرا عقیدہ ہے کہ ان لوگوں کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ لوگ جو اسلام کو نقصانات پہنچائے کوئی اور نہیں پہنچائے آج کل اور ان لوگ کو بنایا گیا ہے مسلمانوں کے بیچ میں کیونکہ وہ لوگ نوجوانوں کو اپنے طرف کھینچ کے لائے تو سارے اچھے لوگ بدنام ہو گئے اور جہاد کے نام بھی برباد کر دیے اور اوپر سے مسلمانوں کے جگہ مسلمانوں کو ہی قتل کر رہے ہیں مسلمانوں ہی کو ذبح کر رہے ہیں تو کون سے کافروں سے وہ لوگ کیوں کافروں سے جہاد نہیں کرتے صرف مسلمان ہی پر حملہ کر رہے ہیں؟ یہ کھیل واضح ہے تو اسی لیے انسان نئی اس کے مثال یہ جیسا کہ میں قادر کی انسان اگر کوئی مسلمان کافر کے ساتھ لڑائی کرتا مسلمان کے خلاف اور عقیدہ رکھتا ہے کہ مسلمان اور اسلام کو ختم کرنا چاہیے یہ اسلام یہ تینوں باتیں یہ تین اور تینوں باتوں میں بتایا کہ اثر مغز کیا ہے کہ کفر کے سبب کیا ہے کہ اسلام سے کراہت ہے اور دل میں اسلام سے نفرت ہے چاہے کسی بھی طریقے سے جو تینوں میں ذکر کے وہ اور صورت ہے اگر کوئی کرتا تو اسلام سے یہ موالات کفری ملاو ہے دوسرے قسم موالات خیر کفریہ یعنی اگر کوئی مسلمان کسی کافر سے دوستی کرتا ہے یہ کچھ صورتوں میں اسی طرح جو ذکر کریں گے تقریباً ساتھ چھ ساتھ ہے اگر کوئی کرتا تو وہ خارج نہیں ہوتے اسلام سے لیکن پھر بھی وہ خطرے پہ رہتا ہے یعنی کافر اس کو نہیں کہیں گے لیکن خطرے پہ رہتا ہے اسی لئے اس کو بچانا چاہیے اور یہ جو ذکر کریں گے کچھ زیادہ ہے کچھ کم ہے پہلی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کافر سے ظاہری دوست کرتا ہے دلی دوست نہیں دلی دوست کے مطلب یعنی انسان کسی کافر سے محبت ہے دل میں محبت ہے لیکن یہ عقیدہ کمی نہیں رکھتا کہ اس کا مذہب صحیح ہے تو اس کو دلی دوست اگر سوچتا کہ مذہب صحیح ہے تو کافر پہلے قسم میں آگے. لیکن اگر یہ کہیں دوستی کرتا ہے جیسا کہ بہت سے مسلمان کرتے کافر کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے کھائیں گے گھومیں گے مذاق کریں گے بلکہ ان کے گھر تک جاتے ہیں ان کے گھر تک سوتے ہیں لیکن دل میں یہ بات جب موقع ملتا تو بتا دیتا کہ تمہارا دھرم غلط ہے میرا مذہب صحیح تو ایسے انسان کافر نہیں ہوتا لیکن وہ کیا ہے وہ کفر کے قریب پہنچ سکتا کبھی بھی وہ شبہات اس کے دل میں آ سکتی اور کافر بن سکتا لیکن جب تک وہ شبہات نہیں آئے اور جب تک وہ کفر سے نفرت ہے تو وہ مسلمان ہے لیکن کبیرہ گناہ کے مرتکب ہے قرآن میں کئی جگہ یہ ہے اللہ ہے اللہ کا رسول فرمند من حشر ہوں کہ جو کسی سے قوم سے محبت کرتا تو اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو اس لیے محبت انسان ان سے کرے اچھے لوگوں سے دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کافر کے تہوار میں مشارکت کرتا ہے کرسمس مدن ختم ہو کے ہونے والا ہو <تصف> گیا آج اب چلو میں تو جانتی کہ آگے پیچھے تو اس لیے موضوع آج ہی رکھا حالانکہ میں نے کچھ اور سوچ کے آئے تھے لیکن یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کافروں کے تہوار میں مشارکت کرتا ہے اگر یہ سوچتا ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یہ مذہب صحیح ہے یہ کرنا صحیح ہے چاہے اللہ کی گستاخی تو وہ کافر ہے لیکن جیسا کہ اکثر مسلمان کرتے ہیں خوشی میں بس کسی عیسائی کسی کرسچن تو اس کو مبارک مبارکبادی دی یا اس کو حلوہ دے دی وہ بھی اس کو دیا ان کے کپڑا پہن لیا ان کے ساتھ جا کے ڈانس کر کے آگے تو یہ سب خطرہ بہت ہی خطرے کی چیز ہے اور بہت ہی بری چیز بہت ہی کبیرہ گنا ہے بلکہ یہ ہو سکتا ہے یہ سود کھانے سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے اور زینا سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے کیونکہ زینا کبھی کفر تک نہیں لی جاتی ہے اللہ کے کچھ حالات میں اور یہ تو صریح آپ تو انسان اور اکثر لوگ کفر میں آ جاتے ہیں خاص کر جب آپ اس سے زیادہ بحث کرو ایک آدمی مبارکبادی دیتا ہے اسے کہہ دو غلط ہے کہتے ہاں جانتے غلط ہے کو پھٹکارو تو آخری ماتا کہتے غلط نہیں جو آپ لوگ اپنے مرضی سے دین لاتے یہ صحیح ہے وہ بھی انسان ہے ان کو بھی حق ہے تو کفر پہ آ جب یہ کہہ دے کہ ان کا حق ہے ان کا مذہب ہے کرنے دو جو کرنا چاہتے جائز ہے تو کفر پہ آ لیکن اس کو احساس نہیں تو اسی لیے یہ خطرے کی بات ہے اس لیے علماء کہتے ہیں منتش حدیث میں آتا بقوم بے قومی جو کسی قوم کی مشاہدات کرتا تو میں سے بن جاتا ہے تو مبارک بادی جیسا کہ آنے والا اس میں جانا حت کہ علما کہتے مبارکبادی دینا بے حرام کیونکہ ہم لوگ کا عقیدہ کے حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت و تو اللہ کے بندہ ہے لیکن اس طرح ان کے ساتھ کرنا اور ان کے ولادت کے دن اگر صحیح بھی ہوتا ہے جیسا کہ ملاد النبی بتایا گیا نہ ہم لوگ کے نبی کے ولادت کے دن ہم لوگ اس میں خرشی منا سکتے ہیں نہ کسی اور نبی کے دن میں لیکن ہم لوگ نبی کے لیے ہم لوگ منائے پھر ان لوگ حرام کے لیے کہیں تو نہیں ہو سکتا تو مجموعاً دونوں جائز قرار دیں گے کر جو یہودی لوگ کریں گے حضرت عیسی کے حضرت یہودی حضرت موسیق کے بارے کرتے ہوں گے تو اس کو بھی ہم جائز قرار دیں گے نہیں کسی نبی کی ولادت یا اس کے وفات کے لیے نہ جشن منانا ہے نہ اس میں غم منانا ہے یہ اللہ کے تقدیر ہے ہم لوگ ان کی سنت پر عمل کریں تو حضرت عیسیٰ یا جیسا کہ تہواروں میں شرکت کرنا اور اگر دل تک یہ بات نہیں آتی بس انسان ظاہری خوشی مناتا ہے اور ظاہری اس کو دیتا ہے تو انسان کافر نہیں ہوتا نہ ہو سکتا لیکن یہ موالات یہ دوستی کرنا یہ حرام ہے اور بڑے کبیرہ گناہ ہے اور انسان کفر میں بھی, بھی پڑ سکتا ہے اس لیے بچنا چاہیے کافروں اگر کوئی کافر آپ کو حلوا دے دے یہی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ دیتے ہیں یا کوئی کوئی کھانا کھلا دے تو نہیں کھانا چاہیے لیکن اگر وہ زبردستی آپ کو پکڑ کے اور آپ کے منہ میں ڈالے تو کیا کریں گے لیکن کوئی اس طرح کرتا ہے کوئی نہیں لیکن لوگ کہتے ہیں ارے کیا مجبوری ہے کیا مجبوری ہے آپ دوسری باتوں پر آپ ظاہر کر دے تو اگر یہ کہہ دے کہ بھئی کوئی اور بات کہتے آؤ موبائل اپنا موبائل دکھا دو مجھے دیکھنے دو کہ آپ کے نے کیا کیا رکھا تو آپ اس میں لڑائی کرو گے اور نہیں کہو گے کہ زبردستی اور مجبوری اور محبت ہے لیکن آپ اس کے لیے آپ لڑائی کرو گے آپ سے اگر گھر میں کوئی اور اندرونی مسئلہ پوچھو تو آپ لڑائی کرنے کے لیے تیار رہو گے لیکن ایسے مسئلے پہ کیونکہ کھانے کے مسئلہ ہے تو انسان کا کیا کرے مجبوری تھی اور مجبوری تو ایک ہی لقمہ دو لقمہ انسان کھا لے لیکن مجبوری نہیں انسان پورے دو پلیٹ کھا لے جیسا کہ کوئی صاحب بتا رہے کہ ہم کو دینے لگے تو ہم نے جیسے کو روک دیا تو ایک صاحب وہ بھی پٹھان تھا بغل میں کہہ لے کہ آپ کو نہیں لے جانا تو آپ کو نقصان ہے میں دونوں پلیٹ لے جا رہا ہوں تو اس طرح مسلمان نہ بنے مسلمان عزت کے مسئلہ ہے یہاں لالچی نہیں بننا چاہیے جب حرام ہے تو حرام کہہ دو کہ آپ کے تہوار آپ مناؤ آپ وہ آپ کے مذہب ہے لیکن میرے مذہب میں یہ تہوار صحیح نہیں ہے میں نہیں کھاؤں گا شکریہ آپ لیکن انسان چاپلوس بنے آپ تو کھلائیں گے کل آپ کو دعوت میں بلائیں گے اور اس طرح انسان بھٹکتا بھٹکتا جاتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا ہے تیسری یہ صورت ہے کہ انسان اگر کافروں کے ملک میں جا کے رہتا ہے بنا کوئی حاجت اور ضرورت کے اور وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ سکتا ہے تو پھر یہ بھی ایک موالات کی قسم ہے یہ بار بار تمبی دیا جاتا ہے انسان اپنے ملک یہاں ماشاءاللہ امارات ہے یا سعودیہ میں رہتا ہے انڈیا میں رہتا ہے انڈیا میں تو کافروں کے ملک کہیں گے لیکن وہاں مسلمان تو طاقت میں مسلمان عبادت آرام سے کرتے ہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے مسلمان قوت ہے کہیں کہیں ہو سکتا مظلوم ہے لیکن عموماً مسلمان طاقت عبادت کر سکتے مسجدیں ہیں نمازیں پڑھتے ہیں بلکہ وہاں کی عبادت بہت سے مسلمان کے ملکوں سے بھی اچھا ہے تو یہ نہیں کہ لیکن یہاں اگر انسان مجبور ہوتا ہے کسی ایسے ملک میں جہاں اللہ کی عبادت کرنا مشکل نہ مسجدیں ہر جگہ ہے نہ مسجد موجود ہے عبادت کر سکتا ہے حلال حرام کے تمیز نہیں کر سکتا ہے پھر بھی انسان اسے ملک جاتا ہے جاتا امریکہ جاتا یورپ جاتا یہاں جاتا کیوں وہاں زیادہ پیسہ ملے گا دنیا کی خاطر کیوں انسان جاتا ہے حالانکہ یہ اپنے ملک میں رہ سکتا ہے اگر نہیں رہ سکتا ہے تو مجبور ہے اور اسی طرح جو اس ملک کے جو مسلمان ہوتا ہے اگر وہ نہیں نکل سکتا تو بھی مجبور ہے لیکن انسان خود اپنے قدموں سے اپنے پیسے سے ویزا خرید کے اچھی جگہ چھوڑ کے صرف پیسے کے لیے جائے یہ بھی ایک معالات ہے اور انسان خطرے بھی ہوتا اور دیکھا جاتا ہے یہی بندہ ماشاء اللہ پانچ وقت نماز مسجد میں پڑھتا وہاں پوچھو کہتے نہیں جمعہ کی نماز صرف مسجد میں پڑھی جاتی کیوں پڑھ نہیں پڑھتے کہتے مسجدیں نہیں ہیں یا مسجد دور ہے تو بہانا آپ نے آپ اپنے قدموں سے مجبور ہوتے تو معاف ہے لیکن خود جاوتے ہو اور پھر وہاں بعد شکایت کرتے ہو یہ خطرہ اور انسان کے دین میں خطرہ آ جاتا ہے کم سے کم انسان کی غیرت انسان کی اسلام سے جو دلچسپی ہوتی ہے وہ اکثر ختم ہو جاتی ہے تو اسی لیے کفر نہیں ہے لیکن وہ کفر سے انسان قریب بھی آ سکتا ہے اللہ پرماتین توفاہ ملائکا بے شک جلوں کو یعنی فرشتے آتے ہیں ان کے روح قبض کرنے کے لیے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں برائیاں کرتے, کرتے ہیں جب ان لوگ فرشتے نکالیں گے روح ہے کیونکہ وہ اچھی حالت میں نہیں رہیں گے کالو فی میں پوچھیں گے تم لوگ کے کیا حال ہے کیوں انتا خراب ہے اور دھمکی دیں گے تو کہیں گے کالو کن نہ مستبافی نہ ہم لوگ زمین میں کمزور تھے یعنی عبادت نہیں کر سکتی کافر ہم لوگ پر غالب ہیں تو فرشتے کیا جواب دیں گے کہ اللہ کے زمین کشادگی زمین پہ نہیں تھی کہ آپ کہیں بھی ہجرت کر کے جاؤ عبادت کرو اللہ بربت اسلو کے عمل ہے بھی تو امان کے امان عکارت ہوتی ہے اور ان کے ٹھکانہ جہنم ہے اس لیے انسان اپنے آپ کو اپنے قدموں سے جہنم کے دروازہ نہ کھولے بلکہ انسان وہاں جائے جہاں عبادت کر سکتا ہے چاہے کم پیسہ ملے برکت کی زندگی برکت اس میں ہوگی اور اللہ صبح قبول کریں گے کتنا تین صورت ہوگی چوتھی صورت یہ کہ انسان کسی کافر کے مشابہات کرتا ہے کافر سے ملتا ہے بال میں کپڑے میں شادی نکاح میں اگر انسان صرف یہ سوچتا کہ دنیاوی کام کر لو تو کفر تک نہیں پہنچتا لیکن اگر یہ سوچتا ہے نہیں کافروں کے کھانے پینے کے طریقہ اور اچھا ہے پہننے کے طریقہ اور اچھا ہے ان کے رسم و رواج اسلام سے بہتر ہے تو کفر میں آ جیسا کہ پہلے صورت میں ذکر کیا گیا لیکن اگر یہاں تک بات نہیں پہنچتی ہے تو کفر نہیں کفر نہیں, پر تک نہیں پہنچتا ہے اور مشاباہت کی مثال یہ تقریبا خاص اس کے لیے پہلے کیا گیا پورے ضوابط اور احکام ذکر کیا گیا ہے پانچویں طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں کافر کو لا کے اور اس کی اجازت دے کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو اور یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے یہ جو لوگ ہیں مسلمان جو نوکر لوگوں کو لاتے کافر لوگوں کو بہت ہم کے ملک میں اور یہاں بھی اس لوگ نوکر کو فلپینی لے کر آئے یا سری کے لائے یا کسی ہندو کو لے کر آئے اچھا اخلاقوں کے لے لیکن کہتے چلو ٹھیک ہیں گھر سے نہیں نکلنا جو بھی پوجا کرنا تو کمرے میں کرو تو آپ نے اجازت دی کہ نہیں تو اس لیے آپ یہ صحبت ان کے صحبت اور موالات ان کے اختیار کرنا یہ بھی بہت ہی بڑی بات ہے آپ مین چیز کی اس کو اجازت دی کہ کرنا ایک تو کرو آپ کو منع کرنا چاہیے کہ میرے گھر میں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گھر میں پوری نحصت آ جاتی ہے اس لیے انسان اس سے کہیں کہ بھائی نہیں کرنا ہے جو بھی کرنا باہر جا کے کرو اپنے چرک میں جاؤ عبادت کرو جائز ہے لیکن یہاں گھر میں کرو تو یہ جائز نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی کسی ملک میں کیا جائے اور حاکم راضی ہے تو اس کے بھی لیکن یہ کفر تک بات نہیں پہنچتی ہے کفر تک بات نہیں پہنچتی جیسا کہ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں جیسا کہ کسی ملک میں اگر حاکم اجازت دے کہ مندر بن جائے کچھ بھی غلط ہے اسلام میں تو جائز نہیں ہے لیکن یہ کفر تک نہیں پہنچتی یہ مسئلہ جاننا چاہیے کفر تک پہنچے گی اگر انسان کے عقیدہ کی یہاں کرنا جائز ہے ان کے مندر مسجد سے اچھے کرنا بالکل صحیح ہے عبادت وہ کرنا جائز ہے تو اسی یہ مسائل میں یہ علماء اس میں کفر کہتے ہیں چھٹے طریقہ یہ ہے کہ انسان کسی کافر کو اپنے مشاور بنائے اپنے دوست بنائے اپنے قریب بنائے اس سے مشورہ لیتا اور اکثر مسلمان اس سے پڑے ہیں کسی فلیپین عورت کو رکھ لیتے ہیں یا کسی نوکر کو جو اس سے مشورہ دیتا ہے کافر رہتا ہے اللہ و اللہ تتخذ بطانت من دونکم لا یعلوکنکم خبالا یعنی اس کے عمومی مطلب آئے کے کہ تم لوگ ایسے دوست کو اختیار نہ جو خاص دوست ہوتے ہیں اور پتا نہیں وہ لوگ کہاں تک یعنی آپ کے ساتھ دیں گے وہ لوگ بلکہ ضرور بیچ میں بیچ میں ضرور غداری کریں گے ودو ما من وہ اکبر کہ لوگ اپنے زبان سے کچھ باتیں نکالتے لیکن جو دل میں چھپاتے آپ کے خلاف بہت ہی بڑی ہے اس لیے کسی کافر کو آپ رازدار مت بناؤ بہت سے کرتے ہیں مسلمان ہندو ملے ہوئے مزاق کرے کسی مسلمان پر یہ کون دوستی ہے اور کچھ باتیں ہوتی کہ اس کو نہیں بتاتے ہندو کو بتا دیتے تو یہ کون سے ہے یہ کبھی بھی موقع پائے گا تو آپ کا گردن ہی کاٹ کے رکھے گا آخری یہ ہے جو میں ذکر کروں گا کسی کافر کے ساتھ اکٹھا رہنا یہ بھی بڑی بات ہے معالات یہ اکثر لوگ کرتے ہیں اکثر لوگ آ کے پوچھتے کیا کرے روم نہیں ملتا نہیں ملتا دو درم اور خرچ کر لو کسی کافر کے ساتھ مت رہاؤ لیکن اگر مجبوری ہے صحیح مجبوری ہے تو انشاءاللہ انسان کراحت دل میں رکھے لیکن جب بھی موقع ملے تو نکل جائے لیکن اکثر ایک ہی روم میں مسلمان ہیں دو ہندو ہیں ساتھ میں رہتے داس آدھ میں کھاتے ہیں ساتھ میں ایک دوسرے کے بارے میں دیکھتے ہیں سب باتیں کرتے ہیں یہ آپس میں دھیرے دھیرے جو, کفر سے جو بغض رہتا ہے دل میں وہ ختم ہوتی جاتی ہے اسی لیے ایک روم میں اس لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے انسان اسلوک سے, سے مطمئن نہ رہے نہ ان لوگ کے قریب رہے اللہ کہ اگر مجبوری ہے تو مجبوری کا حکام الگ ہوتے ہیں انشاءاللہ سے یہ کچھ صورتیں میں نے ذکر کی ہے اس کے علاوہ اور کچھ علماء اور ذکر کرتے ہیں آخری دو مسئلہ ہے یا مسئلہ سبر کرو جلدی آپ لوگ اپنا ٹائم ہوا یہ بھی ٹائم ہے ابھی پچاس منٹ نہیں ہوا یہ مسئلہ ہے کہ ہم لوگ کافروں سے کس طرح نفرت کرے یعنی کیا معیار ہے کس طرح کرے اگر آپ مومنوں سے محبت کرنے کی طریقہ بتایا گیا تو وہ محبت کرنے کی طریقہ اب کافروں سے نفرت کرنے کی طریقہ کیا ہے یا وہ مسلمان جو کفر کرتا ہے کفرنی جو نفرمانی کرتا ہے کس طرح اس سے نفرت کرے سب سے پہلے علما کہتے ہیں کہ سب سے ضروری ہے کہ انسان وہ کافر سے بغض کرے دل میں ظاہر نہیں کہ جب ملے وہ ملے اس کو مارے نہیں دل میں اس سے کراہت رہے یا اور اسی طرح اس کے فیل سے اور اس کے کفر سے انسان کو چڑ ہونی چاہیے اور اس کی نفرت ہونی چاہیے اور کبھی نہیں شک کرنا چاہیے کہ اس کا فعل غلط ہے یعنی آپ جب کافر ہندو کو دیکھو تو وہ جو دل میں کراہت ہوتی پیدا ہونی چاہیے لیکن انسان ملتا آ رہے کہاں چلے گا ماشاء آپ کو جب دیکھتا ہوں ہم تو خوشی آتی ہے خوش کچھ لوگ کہتے ہیں یار آپ آپ تو بہت دن ہو گئے کیوں بیچ میں آیا کرو نہیں یہ کافروں کے کا حق میں اس طرح نہیں کہا جاتا ہے بلکہ جتنا آپ کے چہرے سے دور رہتا ہے اتنے ہی آپ کے دل میں سکون رہنا چاہیے تو اسی لیے سب سے پہلے یہ ہے کہتے یہ کافروں سے بوز کرنا اور ان کے کفر اور شرک اور جو خرافات ہے وہ اس سے بھی بگز کرنا اگر کوئی مسلمان کے دل میں خرافات ہے تو اس خرافات سے اس سے بگز کرنا چاہیے اور مسلمانوں سے مسلمان سے مکمل نہیں لیکن جتنا اس کے دل میں کفر ہے اس کا جتنا اس کے دل میں نافرمانی ہے اور غلط کام ہے ابداعت ہے اتنے ہی اس سے نفرت کرنا ضروری ہے کیا دلیل ہے اللہ فرماتے دیکھ حضرت ابراہیم کے مثال الحسن یعنی تم لوگ کے ایک بہت ہی عظیم نمونہ یک واقعہ کب ذکر کی دیکھیں حاطب اب ابی بلتا ایک صحابی تھے والوں تم لوگ میرے اور تم لوگ کے دشمن کو دوست نے بناو نہیں بناؤ کہتے ہاتم النبی بلتا بہت نے صحابی تھے بدر میں یعنی اس شرکت کی بہاجر تھے لیکن اس نے ایک بڑی غلطی کی اگر وہ حقیقت میں کفر کی بات تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ کے رسول سلم اللہ کے طریقے سے ان کو پتہ چل گیا کہ کفر یعنی ان کے دل میں یہ مقصد نہیں تھا وہ غلطی اس سے ہو گئی کیا ہے اللہ کے رسول جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کے کچھ گھر والے کے اولاد یا کچھ لوگ تھے جو کافر رہے گئے مکے میں تو وہ ڈر گیا کہ اللہ کا رسول جب جائیں گے حملہ کریں گے قتل کریں گے سمجھتے تھے کہ قتل کریں گے اللہ کے رسول سب کو اور اللہ کا رسول بھی تصور کرتے تھے وہاں جا کے وہ لوگ لڑیں گے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ کسی خط لکھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بھیجا کسی عورت کے ذریعے سے اور وہ عورت اپنے چوٹی میں باندھی اور جا رہی تھی اللہ کے رسول کو خبر ملی آسمان سے اللہ کا رسول عالم الغیب نہیں تھے آسمان سے خبر آئی تو اللہ کے رسول حضرت علی اور زبیر کو بھیجا کہ عورت جو جا رہی ہے اس کے پیچھا کرو تو اس کو جب پکڑے تو اس کا پورا بدن ڈھونے تو نہیں پائے تو حضرت علی کہنے لگے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ رسول کے رسول کی بات حق ہے تمہارے پاس ضرور ہے اگر تم نہیں نکالو گے تو تمہارے کپڑا پورے اتار دیں گے یعنی دھمکی دی کیونکہ کفر کے مسئلہ تو آخری موبائل سے نکال کے دی تو اللہ کے رسول تک جب لایا گئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا ہاتھ کیا ہے کہ اللہ کے رسول بہانے لگے اللہ کے رسول میرا کچھ اولاد تھے بے ڈر گئے کہیں ان کو قتل نہ کیا جائے بس اس کے وجہ ہم تو اٹھے اللہ کے رسول تو نفاق کے کام کیے اس کو گردن اجازت دو میں مار دو تو اللہ کے رسول نے کہا حضرت یعنی آپ صبر کریے یہ تو بدری یعنی جنگ بدر میں شہی یا شریک ہوئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بدری لوگوں کے لیے سارے گناہ معاف کر دی اس لیے اس کی ایمان مضبوط اسی لیے قتل مت کرو اور اچھے انسان تھے تھوڑی سا لیکن غلطی ہو جاتی کبھی انسان سے تو سمجھنا چاہیے اس سے لیکن فوراً آ کے گردن مارو اللہ کے رسول حضرت عمر کو سکھائے کہ نہیں وہ معذور تھے تو اس طرح اللہ کا رسول یہ ایت نازل ہوئی پھر اگے اسی میں اللہ فرماتے قد کان مطلب لكم اسوہ حسن اے مومن لوگ اس طرح دشمنوں کو دوست مت بناؤ تم لوگوں کے لیے ایک اچھا عمدہ نمونہ کون ہے فی ابراہیم ابراہیم کے مثال لے لو اور اس کے ساتھ جو ایمان ہے اذ قالوا لقومی ابراهيم اور اس کے مومن لوگ اپنے قوم سے کیا کہا انا براء منكم ہم لوگ تم لوگ سے بری ہیں یہی قاعده ہم لوگوں کو کافروں کے ساتھ کرنا ہے ومما تعبدون من دون اللہ. تم لوگوں سے اور تمہارے شرک کے جو ہیں اس سے ہم لوگ بالکل بری کفن کم ہم لوگ تم لوگ پر ایمان نہیں لاتے ہیں وبدا بینا نا بینا کم الدا وا بدا اور ہم لوگ اور آپ لوگ کے درمیان بوز اور عداوت ہمیشہ کے لیے رہے گی الحت تو امین اب کب تک بس دشمنی رہے گی جب تک تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو یہ دلیل ہے کہ ایمان تک دشمنی کرنا ہے کافروں سے اور دشمنی دلی دشمنی ہونی چاہیے کراہت ان لوگ سے کرنا چاہیے اور اسی طرح ابو امامہ کی حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے من احب اللہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے بغض کرتا ہے کسی انسان سے اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے منع کرتا ہے تو اس کے ایمان مکمل ہے اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دو یعنی عرش کے سائے کے نیچے ہر شب کے میدان میں سات کے حضر کے سائے کے نیچے سات قسم کے لوگ رہیں گے اور اس دن کسی کے یعنی کہیں بھی سائے نہیں ہوگا اس میں صلاح کے رف نے کس کو ذکر کیا شاہبان ورجلان کے دو آدمی یعنی تحابا فل اللہ, اللہ کے لیے محبت آپس میں کرتے ہیں علی اس کے لیے جمع ہوتے اللہ کے لیے وفترا کا علی اور اللہ کے نام سے الگ ہوتے ہیں افطر کا علی اس کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یعنی جب بھی الگ ہوتے تو اللہ کے نام لے کر نکلتے ہیں یا تو افطرا کا علی یعنی اللہ کے خاطر آپس میں یعنی اگر بائکار اور یعنی آپس میں ناراضگی ہوتی تو, تو اللہ کے وجہ سے کیونکہ نا فرمانی کرتا ہے تو اس سے ناراض دوسرا ہوتا ہے اور جب یہ کرتا ہے تو دوسرا کرتا ہے تو اسے دو بندے اللہ کے نزدیک بہت ہی معزز انسان ہیں تو بہرحال یہ پہلے دوسرے طریقہ یہ ہے کافروں سے کس طرح برات لینا چاہیے برا کرنا چاہیے نفرت کرنا چاہیے کہ ہم لوگ, اس ان لوگ سے بلکل مشابہت کسی چیز میں نہ کریں مسلمان کی عادت ہونی چاہیے ایک مسلمان کبھی کبھی, کبھی کچھ اعمال کرتا ہے لیکن جیسا کہ اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ چیز کافروں کے عمل انسان فورم بدل دیتا ہے چاہے کتنا بھی اچھا ہو یہی مومن کی نشانی ہے ایک مسلمان جانتا ہے کہ مثال کے طور پر بال کرنے کے طریقہ کاٹنے کے طریقہ گھر جائز طریقے سے کوئی کاٹتا ہے فورم پتا چلتا ہے کوئی کتاب کے بال فلاں آدمی کے طرح جو کافر ہے اس فورم بدل دے آج کل افسوس کے بعد ہم لوگ ڈھونڈتے ہیں اور بچوں کو ہی سکھاتے ہیں ایک بچے کے جیسے کہ مثال کسی نے سلمان رکھا ابھی بچے کو سکھانے کے بجائے کہ آپ اس کے نام سلمان الفارسی اور ربی اللہ عنہ کی طرح ہے بلکہ ایک بدماش انسان کی مثال دیتے کہ آپ کے نام سلمان اور جو ہم کے جو ہیرو ہے اسی کے نام سے جوڑتے ہیں اب یہی بچہ جب بھی پوچھو تو اسی کا نام لے گا لیکن اگر آپ پہلے سکھا تو سلمان فارسی یا اس طرح تو آپ کی تربیت ہے تو انسان ہر چیز میں کہتے ہیں نہ کر اور اگر آپ کو پتا ہے کہ لوگ اس کے نام بگاڑ دیں گے اس کی خبیص سے مثال دیں گے تو آپ کو ایسے نام نہیں اختیار کرنا چاہیے اللہ کے رسول کے ہی فعل ہے اور عاشورہ میں دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ عاشورہ رکھتے تھے آخری سال میں لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول یہودی لوگ بھی رکھتے ہیں اللہ کے رسول نہیں بقیت اگر زندہ رہا ہے اگلے سال تو میں نو کو رکھوں گا یعنی نو کے ساتھ دس کے ساتھ نو رکھوں گا تو نو کو صرف رکھوں بہرحال دونوں الگ الگ یعنی معنی ہے لیکن یہاں صحیح ہے کہ دس کے ساتھ نو کو رکھوں گا جیسا کہ ہی رکھا گیا ہے تو اس لیے انسان ہمیشہ کافروں سے مخالفت ہر چیز میں کرتا ہے جہاں بھی آپ کو پتا چلے کہ کافر لوگ کرتے انسان فوراً مخالفت کا کسان نہ ڈھونڈنے چاہے کتنا بڑا انسان مخالفت کرنا ضروری ہے اور مشارکت اور ان کے مشابہت کرنا یہ ایمان کے تقاضا نہیں ہے بلکہ آپ اگر کا نفرت کرتے تو ان کے عمال سے بھی نفرت کرو تیسری بات یہ ہے کہ انوں کے کبھی مسلمانوں پر فرقیت نہیں دینا چاہیے کسی بھی کام میں ہم لوگ آج کل افسوس کی بات یہ بوجود ہم لوگ کے دل میں نوکر نوکری کے لیے دو آدمی آتے ایک مسلمان آتا ہے ایک ہندو کہتے نہیں میری اسلام اور ہندو کام میں نہیں چلتا ہے میں انٹرویو لوں گی جو بھی اچھا رہے گا میں اس کو رکھوں گی یہ غلط ہے آپ صحیح اگر مسلمان بالکل لائق نہیں ہے بات ہے لیکن اگر اس کے لائق لیکن ہندو صحیح کام کرنے میں ہو سکتا زیادہ اچھا ہے تو کہاں آپ کے دل میں ایمان کہاں ہے آپ کے دل میں ایمان اور محبت کہاں ہے دنیا کی مثال انسان جب دو آدمی پیش ہوتے ایک رشتے دار ایک باہر کا آدمی سر رشتے کو رکھ لیتا ہے چابلوسی میں چلو سکھا سیکھ جائے گا ان سن تو کہا ایمان کے جذبہ کہاں ہے ہم لوگ کہتے نہیں ہندو مسلمان نہیں دئی آپ کو مسلمان ہی رکھنا چاہیے اگر ہندو رکھو گے تو حرام نہیں لیکن محبت کہاں ظاہر ہوتی ہے اسی لیے آپ ہر چیز میں ترجیح دیا کرو کہ مسلمان اور جیسے کبھی مثال دی کہ انسان دوستی کرتا ہے ہندو سے اور دونوں مل کر مسلمان پر مذاق اڑاتے ہیں کون سے محبت ہے آپ کسے اس پر راضی ہوتے کہ آپ کسی کافر کے سے مل کر کسی مسلمان کی توہین کرتے ہو یہ تو ایمان کے تقاضا نہیں مومن وہی ہے جو الٹا کرتا ہے کہ مومن سے مل کر کافروں کے خلاف اٹھتا ہے لیکن ہم لوگ کے دل میں یہ محبت تقریبا چلی گئی اور اس طرح بہت دیکھا جاتا ہے انسان آج کل مسلمانوں سے زیادہ کبھی کبھی انسان ڈرتا ہے کافر کو چپ کرا دیتا ہے لیکن مسلمان ہی اٹھتا ہے اور کافروں کے سامنے توہین کرنے لگتا ہے دراصل مثال میں کہتے ہم لوگ کبھی سفر کرتے ٹرین میں کوئی کبھی نماز پڑھتا ہم لوگ کے ساتھ تو نہیں بول کے کچھ لوگ بتاتے تھے اب ٹرین میں کوئی نماز پڑھنا چاہتا تو کوئی ہندو نہیں روکتا کون روکتا ہے مسلمان آ کے روکتا کہ اعتقاد سب کے سامنے تم نماز پڑھتے ہو بہت دکھاتے ہو حالانکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے لیکن کافروں کے حق میں آ کھڑا ہوتا اور کافی لوگ بیچو رات پاتے آپ کے خلاف اور آج کل ہم لوگ کے جو بھی خلاف مسلمانوں میں اکثر مصیبت آتی ہے ہم لوگ کے ملک میں شروع اس کے مسلمان ہی ڈالتے ہیں فرقہ آپس میں کرتے ہیں کافروں کے دل میں بیٹھا دیتے ہیں پھر ساری مصیبت وہ لوگ یہ شروع کرتے ہیں اور لوگ باقی کرتے ہیں حال یہ اس کے بہت سے موضوع ہے اس میں دیکھا جاتا ہے مثالیں دی جاتی ہے آخری جو طریقہ یہ ہے کہ کافروں سے حتل امکان دور رہنا چاہیے یعنی انسان جہاں اس کو پتا ہے کہ کافر لوگ بیٹھے ہیں کسی مجلس میں کسی جگہ پہ کسی جگہ پہ کہیں بھی انسان حتل امکان ان لوگ سے دور رہے قریب نہ آئے لیکن بہت سے لوگ دوستی میں آ جائیں گے سب کچھ کریں گے غلط ہے عیسیٰ رحمۃ اللہ امکان لوگ سے بچنا چاہیے جہاں بھی یہ دلیل ہے اپ کے دل میں ایمان ایمان کے علامت ہے آج کل ہم لوگ یہودیوں سے نفرت خوب کرتے ہیں کسی مسلمان سے کہو یہودی وہاں کھڑا ہے ہم لوگ ڈر جاتے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی کرنے والا نہیں لیکن ایک ہم لوگوں کے بچپن سے یہ یہودیوں سے نفرت کرا کر آئے گی تو عیسیٰ اور ہندو سے کوئی نفرت نہیں کرائے گی حالانکہ یہ ہندو لوگ یہودیوں سے خراب ہیں یہودی کا مذہب ہندو سے بہتر ہے اسلام میں لیکن دونوں گمراہی لیکن یہ لوگ کم ہیں اہل کتاب اور ان لوگ کی گمراہی اور زیادہ ہیں لیکن پھر بھی جس طرح ہم لوگ سب سے نفرت کرتے تو ہر ایک سے ان لوگ سے بھی کرنا چاہیے اور آخری یہ ہے کہ کافروں کو ہجران اور جو نفرمان ہوتا ہے اللہ کے لیے اس سے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے اور بائیکاٹ اور ہجران کے بہت سارے تفصیلات ہیں اس میں قصر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مسلمان ہو اور وہ کیا ہے گناہ کرتا ہے اگر وہ نہیں ظاہر کرتا ہے اس سے یعنی اسے دوستی کرنے میں کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچتا تو ہم دوستی باقی رکھے لیکن اس سے اتنی ہی کراہت کرے جتنے ہی گناہ کرتا ہے اور جب گنا کرتا اسے میں بچوں لیکن اگر یہ مبتد جیسا پچھلے درس میں ذکر کیا گیا اگر کوئی بدات کرنے والا مضبوط انسان ہے اور اس کے شبہات میرے دل میں آ سکتی ہے کافر جس کے کفر مضبوط ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس سے بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے اور کافر بھی اگر ہمیں پتہ فلا کافر بہت ہی نقصان بہت موزی انسان ہے اور اس کا کفر مجھ پر آ جائے گا اور مجھ سے کراہت کرتا ہے تو اس سے نا فرما اس سے اس کے حجران ہے اس کے اس سے ہی کرنا چاہیے اور قریب نہیں آ چاہیے لیکن اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے یا تو انسان بالکل اس سے دور رہ رہے یہ کفر کفار سے برات کے یہی طریقہ ہے اور اس طرح کرنا چاہیے برات من اللہ اور رسول اللہ کے اللہ کے رسول یہ دونوں برات کے کافروں سے تو ہم لوگ کیوں نہیں کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ فرماتے کافرون لا يحب کافرین اللہ فرماتے کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے ہیں اور ان کے توفیق نہیں دیتے ہیں نہ ان کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے اور پھر آ کے ہم لوگ ان سے گلے سے ملے اور ہم لوگ ان کو پناہ دیں یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے اور غلط ہے آخری بات ہے ہم لوگ دس منٹ پندرہ منٹ اور صبر کریں بہت ہی اہم بات ہے یہی کافروں سے کس طرح تعلقات رکھے کوئی سننے والا یہ سنے گا کہ کیا یہ جو درس دے رہا وہ تو کافروں کے خلاف بات کر رہا ہے یہ تو نفرت پیدا کروا رہا ہے یہ تو کافروں کو مارنے کا حکم دیتے نہیں یہ تو اگر کوئی اس طرح سمجھتا تو اس کے سمجھ میں خلل ہے کافروں کے مطلب یہاں دینی دلی کراہت ہے لیکن کافروں کے ساتھ کیا کیا عمار کرنا جائز ہے کیا ہم اس سے لین دین کر سکتے ہیں اس سے شادی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی کام کر سکتے ہیں کاروبار یہ مسائل ابھی ذکر کریں گے پہلے یہ سے پہلے جاننے سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ کافر جو بھی کافر دنیا میں آج کل ہوتا ہے وہ اس کے حالت چار حالات میں سے کوئی کوئی حالت اس کی ہوتی ہے کافر جو بھی ہوتے ہیں اس کے چار حالات ہیں یا تو وہ معاہد ہیں یا مستمن ہے یا ذمی ہے یا حربی ہے بات پہلے بات سننے لیکن یہ تفصیلات اسلام میں ہیں اور حقیقت میں کیا ہے چار سب سے پہلے معاہد معاہد کس کو کہتے ہیں یعنی جو کافر مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان کرتا ہے صلح کے آد و پیمان کرتا ہے تو یہ نہ ہم ان پر ظلم کریں گے نہ وہ کریں گے اور اس کے مثال کئی مثال ایک مثال جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکے کے ساتھ سن سات ہجری اللہ کے رسول سن سن چھے ہجری سلح الحدیب اللہ کے رسولوں کے سلاح کیے دس سال تک لڑائی نہیں ہوگی تو اس کو معاہد کے تین عہد و پیمان آپس میں تو کے ساتھ ظلم کرنا جائزہ اسی طرح ایک ہی ملک میں جیسا کہ ہم لوگ انڈیا اور یورپ میں جو مسلمان ہوتے ہیں یہ لوگ بھی تقریباً قانون کے طور پر آپس سے معاہد ہے ہم لوگ جیسے کہ انڈیا میں یہ یورپ میں مسلمان اور کافر آپس میں یہ عہد پیمان ہے معروف قانون ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا نہ ایک دوسرے پر پرتعدی کر سکتا ہے نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی بغاوت کر سکتا ہے قانون موجود ہے تو اس کو معاہد کہتے ہیں اور ایسے معاہد کے ساتھ ظلم کرنا حرام ہے اللہ کے رسول فرماتے من قتل معاہدن کہ جو معاہد یعنی جو عہد و پیمان کر جو اس کا پھر قتل کرتا ہے جو مسلمان کے ساتھ عهد و پیمان کیا ہو اللہ کے رسول پر جو قتل کرتا ہے اس کو تو جنت کے خوشبو بھی نہیں پاتا ہے وان الريحاء لا يوجد من مسيره 40 عام اللہ کے رسول فرماتے جنت کے خوشبو تو 40 سال کے دوری کے مسافت میں آ جاتی ہے خوشبو آ جاتی ہے تو یہ بندہ یعنی اتنا ہی جنت سے دور رہے گا وجہ جی کیا ہے کہ اس نے کسی کافر پر ظلم اور اس وقت قتل اس کو قتل اسی لیے ان کو قتل کرنا بالکل حرام ہے اور دوسری بات میں تو اور تفصیل ہے منظلہ و اس کے ساتھ ظلم دس کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے اس قیامت کے دن میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول جسان تمنا کرتا سوچتا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت میں آبد مشر میں آپ اچانک دیکھیں کہ اللہ کے رسول آپ کے خلاف اللہ کے رسول گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے کسی معاہد کافر کو ساتھ، کافر کے ساتھ ظلم کی تو اس لیے انسان جو انڈیا میں یا باہر رہتے ہیں کو یا کوئی مسلمان ملک والے اگر کوئی مسلمان کسی ملک میں جاتا ہے تو وہ کافر کو معاہد کہتے ہیں یعنی ہم لوگوں کے درمیان کوئی نہ کوئی اہد و پیمان ہے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ ظلم کرنا جائز ہے کہ حرام ہے حرام ہے. دوسرے قسم کے کافر کون ہے ذمی ذمی کس کو کہتے ہیں وہ کافر جو اپنے ملک میں رہتا ہے لیکن یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے ارے جیسا کہ پہلے زمان فتوحات کرتے تھے عراق میں بہت سے کافر لوگ تھے اللہ علیہ صاحب کرا حضرت عمر خطاب کے زمانے میں عراق کو اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں شروعات میں حضرت عمر کے میں مکمل ہوا کہ فارس کو فتح کیا گیا تو بہت سے وہ لوگ چھوڑی جاتے تھے گاؤں میں ہر کافر سے کہتے اسلام نہ ورنہ گردن اڑا دیں گے کہتے کہتے تھے کہتے تھے تین،, تین اختیارات دیتے یا تو تم لوگ اسلام لاؤ یا تو تم لوگ ملک چھوڑ دو ہم لوگ فتح کریں گے کوئی آدمی ہم لوگ کے خلاف نہیں اٹھے گا اور جس کو, مسلمان جس کو اسلام لانے لائے اور جو نہیں اسلام لاتا تو وہ زمی. اس کو جیزیا دینا پڑے گا یا تو تم لوگ لڑائی کرو تو وہ کافر جو اپنے ملک میں رہ کر جس ملک کو مسلمان فتح کرتے اور وہ کافر اسی ملک کے ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں زمی. اس کو جزیہ دینا ہے مسلمان ایک رقم متعین کرتے ہیں کچھ متعین کرتے ہیں تو وہ دیتا رہتا ہے مسلمانوں کو تو اس کی حمایت کی جاتی ہے جیسا کہ مدینہ رسول صلی اللہ کے رسول یا مخیبر اللہ کے رسول یا اور جگہ فتح کی اور کچھ کافی لوگ اپنے دین پر رہ گئے ان لوگ کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا ہے بلکہ اپنے دین پہ رہو لیکن مسلمان کے خلاف کوئی عمل نہ کرو تو یہ ذمی اس کو کہتے ہیں تیسرے کون ہے اور اس کے ساتھ بھی ظلم کرنا جائز نہیں اللہ کے رسول پر مکت اللہ ذمہ لمے جدری الجن یہ رواج میں ہے کہ اہل ذمہ میں کسی کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو جنت کے خوشبو نہیں پاتا نسائی کی رواج تیسرے قسم کا فرق یا مستمین دونوں مطلب صحیح ہے معاہد معاہد دونوں صحیح ہے مستمن یا مستمین مستمن یا مستمین کس کو کہتے ہیں اس بندے کو کہتے ہیں جو باہر سے مسلمان کے ملک میں آتا ہے جیسا کہ جو لوگ ویزا ہندو لوگ یا کافر لوگ آتے ہیں مسلمان کے ملک میں ویزا لے کے آتے ہیں وقتی طور پر آتے چار تین سال دس سال کے لیے آتے ہیں تو یہ یہ لک مستمن کہتے ہیں تو اگر کوئی کافر مسلمان کے ملک میں آتا ہے تو وہ عقد و امن و امان لاتا ہے یعنی امن و امان ویزا آج کل اسی جگہ پہ ہے کہ میں تم لوگ کے ملک میں رہوں گا نہ کوئی امن کے خلل یعنی کوئی مخالفت کروں گا ساتھ میں سب کو رہیں گے سب کے ساتھ رہیں گے تو ایسے ہی لک مستمن کہتے ہیں تو, تو ایسے لوگوں کو بھی قتل کرنا جائز ہے تو کافر کی جو تین قسم کے لوگوں کو قتل کرنا ظلموں کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے کون ہے معاہد ذمے مستمن چوتھی قسم جس کے ساتھ لڑائی جائز ہے دلوں کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہے جن کو قتل کرنا ضروری ہے وہ کون ہے حربی جس کو کہتے ہیں محارب یا حربی محارب اور حربی وہ ہیں جو مسلمان سے کھلی دشمنی کرتا ہے اور مسلمان کے قتل کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے اور مسلمان کو دیکھ کر کبھی وہ سکون نہیں پاتا یعنی جو جنگجو ہوتے جو لڑائی کرنے والے ہوتے ہیں آپ دیکھو گے کچھ ملک میں جیسا کہ آج کے تو اکثر دنیا مسلمانوں کے ساتھ سنا ہے لیکن کچھ ملک میں مان لے کے خدا خاص طرح کچھ کافر باغی ہوگئے جیسا کہ کچھ زمانے تک تقریباً بوسنا میں تھا بوسنیا میں کچھ زمانے میں جیسا کہ یہ برما تھا یا اسرائیل والے قتل کرتے تھے مسلمانوں کو تو وہاں کے لوگ اب حالت ہر میں یعنی وہ لوگ اب کافروں کے احترام نہیں کریں گے نہ کوئی عزت کریں گے یہ چوتھا قسم ہے ایسے لوگوں سے حسن سلوک نہیں کرنا ہے قرآن کی آیت ہے لینا کما کما طلوق عمفین دونوں آیت پڑھوں گا اللہ ممتحم ذکر کرتے کہ اللہ لہنہا کما لدین المقاتلف الدین کی جو لوگ آپ لوگ سے دین میں لڑائی نہیں کرتے نہ آپ کو گھروں سے نکالتے ہیں اللہ کبھی نہیں منع کرتے ہیں کہ تم لوگ ان کے ساتھ اچھے سلوک کرو اچھا سلوک کرو یہ عبل انصاف کس سے اللہ روکتے ہیں انہیں میں کام فی دین کہ جو دین کے وجہ سے تم لوگ سے لڑائی کرتے ہیں وبا حرون مظاہرے کے علی کھلے عام تم لوگ کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں تم لوگ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ایسے لوگوں سے دوستی بالکل نہیں کرو اور جو دوستی کرتا ہے وہ ظالم ہے تو یہ چار قسم کے کفر ہیں بتایا کہ حربی کے ساتھ قتال کرنا اور یہاں جہاد کے مسائل نہیں یہاں جو تین قسم کے کی کافر ہیں ان کے ساتھ کس طرح ہم لوگ سلوک ہوگا میں مختصر انداز سے ضبط دس مسائل دس یعنی طریقہ ذکر کرتا ہوں جو کافروں کے ساتھ زیادہ وقت لوں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر وہ ذمہ ہے یعنی مسلمان کے عہدے میں آتا ہے مسلمان کے ملک میں وہ کافر رہتا ہے اسی ملک کے ہوتا ہے مسلمان نے اس ملک کو فتح کیے اور وہ اپنے دین پر باقی رہا جزیہ دیتا ہے تو اس کی حمایت کرنا مسلمانوں پر واجب ہے یا ان جو آد و پیمان لے کر مسلمانوں کے ساتھ ہوتا معاہد یا مستمن یعنی جو امن و امان لے کر آتا ہے تو ایسے لوگوں کو قتل کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے اور ان کے ساتھ ظلم کرنا ان کی حمایت کرنا واجب ہے اللہ کے رسول یہی کی ہے کہ اہل ذمہ کو کے اہل ذمہ کی حمایت ہوتی تھی یہ پہلا حق ہے دوسرا حق یہ ہے کہ انوں کے ساتھ عدل و انصاف کے معاملہ کرنا چاہیے عدل و انصاف الگ ہے مساوات الگ ہے یعنی اگل اگر کوئی کسی ملک میں کافر ہے تو مساوات نہیں کرنا ہے مسلمانوں سے یعنی اس کے مسلمانوں سے برابری نہیں کرنا ہے جو چیز میں جائز ہے کرنا ہے لیکن اکثر مسائل میں نہیں کریں گے حق ادا کریں گے یعنی مثال کے طور پر مسلمان اپنے ملک میں جہاں بھی چاہے عبادت کرے اصل یہی ہے لیکن کافر جہاں بھی چاہے عبادت کر سکتا نہیں اسلام میں جائز, جائز نہیں کہیں گے برابر کرو مسلمان کافر کہیں نہیں اسلام میں نہیں یہ اگر مسلمان کے ملک تو کہیں گے تم اگر کرو گے تو گھر میں کرو اگر چرچ ہے جیسا کہ کچھ ملک میں یورپ میں کہیں مسلمانوں کے کہیں اور ہیں جیسے عرب میں تو نہیں ہونا چاہیے اگر کہیں اور ہے تو کہیں گے تم وہی کرو لیکن مسجد میں یہ کھلے عام کرو یہ منع ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے اجازت ہے تو اس لیے ان کا حق پورا دیں گے انوں کے ساتھ ظلم بالکل نہیں کرنا ہے یہ دوسرا عدل کرنا ہے لیکن مساوات نہیں کرنا ہے اسلام کے قواعد کے حساب سے ان کا حق ادا کریں گے یہ جاننا چاہیے بہت سے مسلمان نہیں سمجھتے کہتے نہیں کافروں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا نہیں میں جیسا کہ قاعدہ ہے کہ کافر کی دیت اگر کوئی مسلمان مسلمان کے قتل کرتا تو دیت مکمل ہے لیکن اگر کافر کا قتل کیا جاتا تو آدھا دیت اور اگر مسلمان جانور کافر کو قتل کرتا ہے اسلام امام ابو حنیفہ کے علاوہ تمام آئمہ کے نزدیک کے مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا بدلے میں کافر کے کی کیونکہ مسلمان اور کافر کے خون برابر نہیں ہو سکتا حنیفا کے نزی سے قتل کرنا باقی نہیں تو بہرحال یہ قتل نہیں کرنا صحیح ہی ہے تو کہیں گے مساوات کرو جس طرح مسلمان کو قتل کرنے والے قاتل کو قتل کرنا ہے تو کہیں گے اس کو نہیں اللہ کہ اگر حاکم یہ سمجھتا کہ یہ مسلمان یہ قاتل مجرم ہے اس کو آج اگر نہیں قتل کریں گے تو دوسرے لوگ بھی قتل کریں گے تو دوسرے وجہ سے قتل کریں گے تو کے طور پر نہ کہ حد کے طور پر بہرحال یہ فکری مسئلہ اس میں چھیڑنا مناسب نہیں یہ دو ہو گیا کیا دلیل ہے ان کے ساتھ کبھی بھی عدل نہیں, کرنے, نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ فرغت والا قوامی نہ شہدا تم لوگ اللہ کے لیے ہمیشہ یعنی عدم انصاف کرنے والے بن جاؤ اللہ کے لیے ہمیشہ گواہی دو اور کسی مس... کسی انسان سے دشمنی مت کرو اس کے کفر کی وجہ سے بلکہ اگر کافر بھی ہے تو اس کا حق ادا کرو یعنی اگر مثال کے طور پر آپ کے سامنے دو مسلمان کے ہندو لڑ رہے ہیں یہ کہتا ہے یہ میری چیز ہے اور یہ کہتا ہے میرا یہ کہتے میرا ہے اور یہ کہتے میرا آپ کو پتا ہے کہ یہ سیکھ ہے تو آپ نے کہا نہیں محمد محبت کے تقاضا اور اسلام کے تقاضا میں مسلمان کو دے دیتا ہوں نہیں یہ تو ظالم ہے اس لئے اس کو دینا ہے تیسرا یہ ہے کہ اگر وہ کافر کافر کو کسی بھی صورت میں ظلم نہیں کرنا اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تعدی کرنا چاہیے یعنی اس کو چھیڑ چھاڑ یا قتل یا کسی بھی قسم کے ظلم کرنا جائز نہیں حتیٰ کہ اگر اس سے کام لیتے ہیں تو اس سے زیادہ لینا بھی حرام ہے اللہ فرماتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ من کہ جو معاہد کے ساتھ ظلم کرتا ہے یا اس کے حق اقم کرتا ہے یا اس کو ایسے کام اس سے لیتا ہے جو نہیں کر پاتا ہے کے ساتھ کرتا ہے اللہ کا رسول اس سے ایسی چیز لیتا ہے جو وہ راضی نہیں ہے اللہ کے رسول فرماتے فان عجیب جو ہوئی ہے کہ میں ہی اس کے خلاف میں کھڑا ہوں گا قیامت کے دن حجت پیش کروں گا تو اس لیے انسان یہ پہلے ظلم کرنے سے پہلے سوچ لے یہ اللہ سے کس طرح کافروں کا اللہ نے حق ادا کی دی ہے یہ دلیل کے اسلام آدمی حساب لیکن محبت کی چیز الگ چیز ہے کہ مطلب نہیں کہ مجھ سے محبت کرو یہاں سے مراد کی ظاہری چیز پر اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنا چاہیے چوتھی یہ ہے کہ کافر سے کافر کا ہمیشہ اسلام کی دعوت کر سکتے ہیں یعنی اس کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں بلا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے اسلام کی طرف اس کو دعوت کر سکتے ہیں اللہ کا فرمان ہے وہ نہد المین مشرقین اختجا اگر کوئی کافر آپ سے عہد و پیمانے طلب کرتا ہے یعنی اجنبی کافر آپ کے ملک میں آنا چاہتا ہے سے یعنی آپ سے پناہ مانگتا ہے تو آپ دے دو اور گھر میں اس کو رکھ دو حتیٰ کلام ہوتا ہے کہ وہ اللہ قرآن سنیں اللہ کے کلام سنے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں رہ کر وہ قرآن سن کے مسلمان ہو جائے تو یہ دعوت کے ایک طریقہ ہے اور اللہ کے رسول بھی کافروں کے دعوت کرتے تھے بیٹھتے تھے سامنے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ تو موالات نہیں یہ اللہ کے خاطر کرتا ہے جائز ہے نمبر پانچ یہ ہے کہ کافر کے ساتھ ہمیشہ تلطف کرنا چاہیے اچھے برتاؤ اچھے سلوک اخلاق کے ساتھ اگر وہ سلام دیتا ہے تو ہم سلام کے جواب ہم دے سکتے ہیں لیکن میں شروع نہ کرو اللہ کے رسوم نے کافروں کے, کے ابتدا نہ کرو سلام شروع میں نہ کرو لیکن اگر کرتے ہیں تو ہم لوگ جواب دے سکتے ہیں اور اگر ہمیں شک ہے کہ وہ سلام ٹھیک سے نہیں کہتا سلام کہتے علیکم تین جواب دے سکتے تو یہ حسن اخلاق میں ہے اسی طرح اس سے اچھی باتیں کرے وقول ونا سے حسنا تو تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو یعنی کہ کافر اچھا چلو اس کو گالی دے کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو ٹیڑھے بات نہیں اچھے بات کرو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مسلمان ہو جائے اسی طرح اس کو نصیحت دیا کرو اگر ہدیت کی ضرورت ہے تو ہدیہ دے دو کیا حرج ہے دکاندار ہوتا ہے ایک کافر آیا باخلاق ہے وہ بھی حسان لالچ کرتا ہے کہ ہمیشہ آتا رہتا ہے اور ہم سے بہت ہی اچھے تعلقات رکھتا ہے تو میں کبھی اس کو ہدیہ دے دوں یہ لے لو یہ مثال کے طور پر یہ آج گفٹ دے دیا تو ایک مثال کے آج تو پیسہ لے لیا دوسرے نے قلم لے لیا تیسرے بار جب ہم قرآن دیں گے یا کتاب دے، قرآن تو نہیں دینا چاہیے کہ مترجم جو ترجمہ ہے یا کتاب دیں گے تو شرما نو واپس کرے کیونکہ ہر چیز سوچے گے کہ ہم ہر چیز واپس کر رہے ہیں ہر چیز لے رہے پی اس کو کیسے واپس کرو تو ہو سکتا ہے اس کے ذریعہ بن جائے کیسے دو اس کو کوئی چیز تو انسان ہدیہ دے سکتا ہے میں چیز کی اس کے اسلام کی طرف مائر کرنے کے لیے مسلمان اسلام انڈیا میں نہیں شمالی نہیں جو جنوبی علاقہ کیرلا اور انڈونیسیا اور اس سے ممالک میں اسلام کیسے پہنچا یہ تاجر لوگ تجارت اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور بہت سے کافر لوگ مکہ آتے تھے اللہ کے رسول سے خوب دشمنی کرتے تھے لیکن جب معاملہ دیکھتے کہ اللہ کے رسول کا کچھ اور ہے تو مسلمان ہو جاتے تھے تو اخلاق سے ساتھ پیش آنا ضروری ہے نمبر چھ یہ ہے کہ کافر کو ہم اپنے کام کے لیے رکھ سکتے ہیں کوئی کام ہے گھر پہ یا باہر ہے جیسے کوئی لائٹ ٹوٹی ہے تو کوئی کافر مل گئے اسے کام ہم کروا سکتے ہیں لیکن اس کو اس طرح نہ چھوڑے کہ بالکل وہ گھر کے راز جان لے یا میں پوری اس کے راز بط... میں اس کو راز یا اس کی جیسے محبت ظاہر کروں نہیں اللہ کے رسول ہجرت کے وقت عبداللہ بن نریکت ایک مشرق تھا اسی کو اللہ کے رسول نے دلال یعنی دلیل بتانے کے لیے راستہ بتانے کے لیے اسی کو اختیار کیا تو جائز ہے اسی طرح الٹا بھی کہ اگر کافر آپ کو کوئی کام کے لیے بلائے دنیاوی کام تو کرو دنیاوی کام آخرت کے کام نہیں اگر وہ کہتا آج میرے مورتی سے ہی کر دو یا جیسا کہ اس کے اندر بلب جو لوگ ڈالتے ہیں پتہ نہیں ہوتی کے اندر بلب ہوتے الگ الگ طریقہ ہوتا ہے یا جیسا کہ کوئی اور ہوتا ہے مندر بنا دو ہم لوگ کے لیے انڈیا میں ہوتا ہے مسلمان چاہے کہیں بھی پیسہ کمانا ہے کچھ بھی بنا لو نہیں جو دینی ہے اس میں نہیں مدد کرنا ہے جو دنیاوی ہے اس میں مدد کر سکتے ہیں کو کوئی کام کے لیے آیا میرا گھر بنا دو تو بنا دو کیا حرط ہے یہ جائز ہے اللہ سبحان و اس میں رکاوٹ نہیں کی جیسا کہ ثابت ہے کچھ صحابہ کرام یہودیوں کے پاس کام کرتے تھے مدینے میں مجبوری میں سلمان فارسی کسی یہودی کے پاس مقاتمہ کیے تھے اور کچھ اعمال انسان کر سکتا ہے لیکن انسان اس کے لیے ذلیل نہ بنے نو نہ دینی عمل دنیاوی کام میں اس سے کام کر سکتے ہیں اس سے مدد لے سکتے ہیں حتی کہ اس سے مدد لینا بھی جائز ہے مثال کے طور پر آگے کوئی مصیبت آ گئی یا کسی ملک میں زلزلہ ہو گیا جیسا کہ بلڈنگیں ٹوٹ جاتی ہیں اب مشینیں مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں تو کسی کافر لوگ سے معاہدہ کر کے ان لوگ کو مشینیں لے آئے کریں یہ تو اتفاق یعنی تعاون یہ بالکل جائز ہے اور خیر میں ہے اس لیے منع نہیں ہے سات یہ ہے کہ کافر پر کو ہم زکات دے سکتے ہیں ہر ایک نہیں حاکم کے اوپر ہے یہ ملفت القلوب اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ہر کافر کو نہیں انسان کے پاس ماشاءاللہ مالدار ہے تو کسی ہندو سے کام کروایا کہتا چلو زکات دے دو پیسہ تو دینا پڑے گا چلو یہی نہیں غلط ہے یہاں وہ کافر جو نئے مسلمان ابھی ہوا یا وہ کافر جو ہم اس کے یعنی امید ہے کہ مسلمان ہو جائے گا اس کو ہم دے گا لیکن یہ ہر ایک نہیں یہ مرجع علما کے اوپر ہے اور حاکم کے اوپر اگر حاکم منع کرتا تو نہیں دے سکتے اور حاکم اگر کوئی رکاوٹ نہیں کرتا تو علماء فیصلہ کر سکتے کوئی ہندو آیا بار بار اسلام کے بارے میں پوچھتا جب میں اس کو بتاتا ہوں کچھ نہیں لیکن لالچی آدمی تو چلو میں اس کو پیسہ دے دوں یا اس کو باندھ لو کہ آ جاؤ جب بھی میرے درس میں آؤ گے جب بھی تم یہاں میرے پاس آؤ گے میری بات سنو گے تو آپ کو ہم کھانا کھلائیں گے یا پیسہ دیں گے تو اس میں زکات میں سے ہم دے سکتے کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کچھ شروط کے ساتھ ہے یہ کتنا ہوا 6 ہو گئے یا سات ہو گئے آٹھ نمبر یہ ہے کہ کافر پر صدقہ کر سکتے ہیں اگر کوئی کافر محتاج آ جائے محتاج تو اس پر صدقہ کرنا جائز ہے اور ثابت ہے صحابہ کرام سے تابعین سے بھی اور اسی طرح جو رشتے دار کافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک پیش کرنا چاہیے ان کے ساتھ آنا چاہیے حدیث میں آتا کہ حضرت اسما بن ابھی بکر کہنے لگے اللہ کے رسول میری والدہ آئی اور وہ تھی کہ میں اس کے ساتھ میں سلا رحمی کروں اللہ کے رسول نے کہا ہاں کرو قرآن کا آیت ہے کہ اگر والدین آپ کو شری کبھی شیر کی طرف آپ کو یعنی ابھار دیں کہ کرو اور آپ ان کے بات یعنی اس اس میں مت مانو لیکن دنیا کے اعمال میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو اسی لیے رشتے دار دنیا میں امان میں اس کو اس کے ساتھ اچھے سلوک کریں صدقہ کا بھی دے سکتے ہیں مدد بھی کر سکتے ہیں نمبر نو یہ ہے کہ اگر کافر ہمیں دعوت دیتا ہے جائز دعوت حرام نہیں کوئی دعوت دیتا ہے شادی کی دعوت یا کوئی اور خوشی کا دعوت ہے جو اسلام میں حرام نہیں ہے اور اس میں اس میں غلط کام نہیں ہو رہا ہے جب اس میں وہ غلط کھانا ہے تو ہم جا سکتے ہیں مصلحت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت لی جاتی یہودی لوگ بھی لیتے تھے تو اللہ کے رسول جا کے کھاتے تھے لیکن اگر اپ کو پتہ ہے کہ وہ حرام طریقے سے کھلاتے ہیں یا وہ مثال کے جھٹکے والے گوش کھلاتے ہیں یا جیسے اپ کو پتا ہے کہ اس میں زیادہ گندگی حرکتیں ہوتی ہیں فحاشی شراب پیتے ہیں گانا گاتے ہیں، تو مت جاؤ لیکن دعوت کو اسے ہم قبول کر سکتے ہیں اگر وہ صحیح ہے. لیکن اگر وہ دعوت جو شرکی دعوت ہے کی کہ کرسمس کرسمسٹائن اور پتہ نہیں دیوالی اور کیا کیا جو ان کے ہوتے ہیں تہوار ہی یہ تو حرام ہے کیونکہ اس کا سبب شرکی سبب ہے ان لوگ کے اپنے دین اور دھرم کے تعلق ہے اس سے تو اس میں نہیں جانا لیکن جو باقی جو جائز اسلام میں اس میں ہم جا سکتے ہیں کھا سکتے اور اس کو بھی بلا سکتے ہیں لیکن اس میں جب بھی انسان جائے یا بلائے تو انسان یہ دیکھے کہ دینی خدمت اور مسلحات ہے کہ نہیں آخری یہ ہے کہ مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ کہ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ کتاب عورت سے شادی کرے یعنی مرد مسلمان جو ہوتا ہے وہ کسی یہودی اور عیسائی عورت سے شادی کر سکتا لیکن غیر یہ دونوں کے علاوہ کسی سے نہیں کر سکتے مسلمان ہندو سے نہیں کر سکتا مشرق سے نہیں کر سکتا کسی بدھ پرست نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا سے کر سکتا صرف یہ دونوں سے بس اور اس میں بہت سارے شروع ہیں جیسا کہ بہت سے لوگ حساب خود ہی بدماش ہے کسی فلپینے کسی عورت سے ملاقات ہوگی حالانکہ پتہ نہیں کس طرح ہے وہ اسلام میں جائز ہے. نہیں اللہ نے شرط لگائی وہ کیا ہے احلل حر... آ... اليوم وحلل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم كفاركم الطعام لكم کے لیے جائز ہے والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب محصنات الپاک دامن جو شریف عورت یہودی عیسائی ہوتی ہے شریف عورت ایک شرط لگا مل جاتی ہے کہ شریف عورت اور فحش نہیں کہ یہاں وہاں گھومتی ہے انسان پسند کر لے لے وہ شریف ہے یعنی وہ غلط کام نہیں کرتی دوسرے شرط علما کہتی کہ وہ اسلام کے دشمن نہ رہے لیکن اگر وہ اسلام کو گالی دیتی اسمان اسلام سے خود دشمنی کہتے تو کرنا خراب ہے اور اسی طرح انسان جانتا ہے کہ میں اس پر حاوی رہوں گا لیکن اگر معاملہ الٹا تو نہیں انسان شادی کرتا خود ہی کمزور ہے کسی عورت اور عورت تیسے بچے ہوں گے تو بچوں کو کافر بنا دے گی تو اسی لوگ سے تو شروط اسی لیے حاکم کے مرجے ہیں جو حاکم اجازت دیتا کرو لیکن یہ شروط لگائے گئے لیکن الٹا نہیں کہ کوئی مسلمان لڑکی کسی یا یہودی یا عیسائی سے کرے کبھی نہیں ہو سکتا اور اگر کرتے ہیں تو وہ نکاح نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے وہ زنا ہے اسی لیے انوں کے درمیان بالکل فوراً الگ کرنا چاہیے اور سزا بھی دینا چاہیے یہ تقریباً اس طرح کافروں کی حقوق ذکر کیا آخری میں کہ یہ کافر جو غیر حربی جو لڑائی نہیں کرتا مستمن ان لوگ یہ دس حقوق اور اس کے اور کچھ تفصیلات ہیں اگر دیکھا جائے لیکن یہ عمومی ذکر کیا گیا ہے تو یہ کاپروں کے یہ موالات میں نہیں آتا ہے یہ حسن اخلاق میں آتا ہے لیکن جس میں محبت کے مسئلہ ہوتا ہے اس میں جو محبت ہوتی ہے عقیدہ بڑھ جاتا ہے آپس میں تو اسلام میں کافروں کے ساتھ حرام قرار دی ہے اور جس میں نہیں ہوتا ظاہر ہوتا ہے اس کو یعنی جائز قرار دیا گیا ہے اور جس میں کاپروں کے اسلام کی طرف مائل کرنا ہے اس کو بھی کچھ اجازت دیا گیا ہے مکمل نہیں لیکن کچھ صورتوں میں جیسا کہ کی ذکر کیا گیا ہے یہ تقریبا الحمدللہ للہ اور برا کے مسائل ہے تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہے کہ مسلمانوں سے دوستی کرے محبت ان لوگ سے کرے دلچسپی ان لوگ سے لے جب بھی ان لوگ سے ملے تو اچھے طریقے سے ملے ان لوگ کو سب کچھ سمجھنا چاہیے اور کافروں کو دشمن سمجھنا چاہیے اس سے دلی محبت نہیں ہونی چاہیے نہیں دلی تعلقات ہونی چاہیے جو بھی کرنا ہے جو جائز ہے وہ ظاہری طور پر ہے کہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ اچھے سلوک کرو اس کو بلاؤ کھلاؤ یہ میرا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ دین کی خدمت کہ کسی بھی طریقے اس کو اپنے حق میں لے کر آؤ یہ اصل مقصد ہے لے اور اسی طرح مسلمان جو دونوں کرتا غلط اور اچھا کام کرتا ہے تو جتنا اس کے دل میں ایمان ہے اتنا ہی محبت رکھو اور جتنا وہ غلط کام کرتا اتنا ہی اس سے نفرت کرنا چاہیے اللہ سے دعا کہ اللہ سا ہم لوگ کے دل میں یہ یہ عقیدہ یہ ہم لوگ کے پیدا کرے اور دل میں ہم لوگ اسلام سے اور مسلمانوں سے محبت رکھے اور کافر اور دشمنوں سے ہم لوگوں کے دل میں محمد وعلیہ الہ وصحبه اجمعین